بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمت و رزیت لکم الاسلام دینہ آمنت باللہ صدق اللہ العظيم و صدق رسولنبی الکرین وندَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ شاہدین شاہ کرین و الحمد اللہ معزز علماء کرام سامعین محترم آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا یہ بارہ روزہ دورہ تحقیق المسائل مختلف عنوانات سے تحقیق پیش کر رہا ہے اس میں مختلف خطوں سے متعلق بنیادی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں ابھی ہم جس فتنے سے متعلق معلومات پڑھیں گے اور حاصل کریں گے بیان کریں گے اس فتنے کا نام ہے فتنہ بہائیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی اپنی امت کو اطلاع دی تھی کہ میرے بعد تیس جھوٹے ایسے افراد آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے مسلمانوں کے بنیادی نظریات میں جو بات داخل ہے ان میں ایک بنیادی نظریہ عقیدہ ایکت میں نبوت کا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس نظریے کو بڑی تفصیل سے سمجھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں مثالوں سے اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے واضح فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اپنے اپنے جتنے شاگرد تھے ان کو بھی بات بڑی تفصیل سے سمجھائی بلکہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر محاذ آرائی بھی ہوئی آپ حضرات کو علم ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے ایک آدمی یا مامہ کا رہنے والا اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا مسلمہ کے نام سے اس نے جب نبوت کا اعلان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے اپنے ختم میں نبوت کے منصب کو بھی بیان فرمایا اور اس کی تردید بھی کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے منصب پر آنے کے بعد جو جو اہم اہم کام فرمائے ہیں ان میں منکرین خط میں نبوت کی سرکوبی بھی شامل تھی اور یہ امامہ کا رہنے والا مسلمہ اور اس کے ماننے والے سارے کے سارے قتل کر دیے گئے تھے خیر عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کے بنیادی نظریات میں سے ایک نظریہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہمارے اکابر نے اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے کتب بھی لکھی ہیں کہ قرآن کریم کی کون کون سیاسی آیات ہیں جن سے یہ عقیدہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ختم ربوت کے نام سے کتاب لکھی ہے اس میں تقریباً ایک سو سے زیادہ آیات حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے جمع کی ہیں جن سے یہ بات سامنے پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں روایات کی گئیں دو سو سے زیادہ روایات اس بات پہ شاہد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہے جب مسلمہ نے نبوت کا اعلان کیا تمام صحابہ کرام اس بات پہ اکٹھے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کو نبوت کے دعوی کا کوئی حق نہیں ہے یہ آدمی جھوٹا اور کذاب تو ہو سکتا ہے لیکن نبی اور رسول نہیں ہو سکتا اس لیے تمام صحابہ کرام نے مسلمہ اور اس کے ماننے والوں کو نہ صرف کافر کہا بلکہ واجب القتل قرار دیا اور عملا اس کو قتل کیا اصل میں منکرین ختم نبوت کا علاج یہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے کیا آج یہ منکرین ختم نبوت کے فتنے ہمارے ارد گرد منڈ لا رہے ہیں آپ حضرات اگر تحقیق کریں گے آپ حضرات کو یہ بات جو ہے وہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے گی ہمارے ملک پاکستان میں چار فتنے ایسے ہیں جو کہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور آدمی کو نبی اور رسول مانتے ہیں ان میں سے ایک فتنے کا نام فتنہ اے ہے دوسرے فتنے کا نام فتنہ اے ذکریت ہے تیسرے فتنے کا نام فتنہ اے گہر شاہیت ہے چوتھے فتنے کا نام فتنہ بہائیت ہے یہ چاروں فتنے ہمارے پاکستان میں موجود ہیں اور ان کی کتابیں اور لٹریچر ہے ان کے دعوت دینے والے افراد ہیں ان کا نیٹ پہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور یہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں یہ چار فتنے ہیں چار فتنوں میں سے ایک فتنہ فتنہ اے بہائیت اس سے متعلق ہم نے کچھ باتیں بنیادی طور پر یہاں ذکر کرنی ہیں فتنہ بہائیت سے متعلق سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ بات سمجھیں آپ حضرات کو علم ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلا فتنہ جو اپنا عروج پہ آیا جس کا ظہور ہوا وہ روافظ کا فتنہ ہے شیعہ کا فتنہ ہے خوارج کا فتنہ ہے خارجی اور رافضی اور شیعہ یہ پہلے فتنے ہیں جو اسلام میں آئے ہیں روافظ کے پھر بے شمار فرقے ہیں روافظ میں ہر امام پر اختلاف ہوتا رہا اور رافضیت دو حصوں میں تقسیم ہوتی رہی ہر شخصیت پر اختلاف ہوا حتیٰ کہ ان کے درجنوں کے اعتبار سے فرقے بن گئے آپ حضرات کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمتہ اللہ علیہ ان کی اولاد میں ایک بزرگ ہوئے ان کے بیٹے جن کا نام موسیٰ کاظم تھا دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل تھا جب ان کا انتقال ہوا یعنی حضرت امام جعفر صادق کا تو پھر اختلاف ہوا شیعہ اضرات نے اس بات کا کہ اب امام کون ہے بعض حضرات نے موسیٰ کاظم کو اپنا امام مانا بعض حضرات نے ان کو امام ماننے کی بجائے اسماعیل کو امام مانا اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے جنہوں نے موسا کاظم کو امام مانا ان کو بعد میں موسوی کہا جانے لگا جنہوں نے اسماعیل کو امام مانا ان کو اسماعیلی کہا جاتا ہے آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان میں اسماعیلی فتنہ بھی موجود ہے یہ روافض کے فرقوں میں سے فرقہ ہے پھر اسماعیلیوں کی دو شاخیں ہیں ایک اسماعیلی وہ ہے جن کو بہرا جماعت کہا جاتا ہے دوسری اسماعیلی جماعت وہ ہے جن کو آگا خان نہیں کہا جاتا ہے پرنس کریم آگا خان ان کا انچاسواں امام ہے دوسرے بیٹے موسا کاظم ہیں موسا کاظم کو جنہوں نے امام مانا ان کو موسوی کہا جاتا ہے آپ اضرات کو علم ہوگا کہ آج ہمارے ہاں زیادہ اکثر جو شیعہ رافضی پائے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسنا عشری بھی کہتے ہیں موسوی بھی, بھی کہتے ہیں موسوی کہنے کی وجہ کہ انہوں نے ادرت اسماعیل کو امام نہ مانا موسا کاظم کو امام مانا اسنا عشری کیوں کہتے ہیں اسنا عشر کا مانا بارہ انہوں نے امہ کا سلسلہ بارہ پر بند کر دیا اس لیے ان کو اسنا عشری کہا جاتا ہے اسنا اشریف اتنا جو کوئی بعد میں موسی اپنے آپ کو کہتے تھے اے حضرات آگے چلے ہیں ان میں پھر آگے مختلف شاخیں بن گئی ہیں ایران روافظ کا گڑھ تھا عراق اور ایران یہ تقریباً بنیادی ان حضرات کے گڑھ ہیں جہاں پہ رافظیت زیادہ ہے ایران کے اندر اسنا عشری افراد حضرت ظہور مہدی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ رافضی حضرات نے یہ نظریہ کیم کیا ہے کہ بارواں امام جو حضرت حسن عسکری کی اولاد میں سے ہے وہ ایک غار جس کو من را کہا جاتا ہے اس میں چھپا بیٹھا ہے اور جو ہے اصل قرآن ان کے اس کے پاس ہے یہ روافظ کاقیدہ ہے اصل قرآن اس کے پاس ہے قیامت کے قریب آئے گا اور اصل قرآن بھی لائے گا نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا اور ان کی روایات میں خاص طور پر بہار النوار میں لکھا ہے دعو نبوت بھی کرے گا اور پھر جو ہے ناؤز باللہ من ذالق صحابہ کرام کو اپنی قبروں سے نکال کے سزا بھی دے گا اس قسم کی بخ بخ ان کی کتب میں ملتی ہے جو روافظ ہیں موسوی اور اسنا عشری یہ ادرت مادی علیہ رضبان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں آپ آج بھی روافذ حضرات کے اشتہارات کو پڑھیے آپ کو ایک نام اوپر لکھا ہوا ملے گا لکھا ہوتا ہے کہ زیر سرپرستی حضرت قائم عالِ محمد یعنی وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ حضرت قائم عل محمد یعنی حضرت مہدی جو ان کے ظام اور خیال کے مطابق سرمن راگار میں بیٹھے ہیں وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کی طرف سے اشارے ان کو ملتی ہے تو اس پہ عمل کر رہے ہیں خیر یہ بات بڑی لمبی ہے آپ رافضیت کے تعارف میں پڑھیں گے ہمارا مقصد تو بہائیت کا تعارف ہے تو اصل بات ہمارا نظریہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت ماہدی علیہ رضوان ابھی پیدا نہیں ہوئے قیامت کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب ایک نیک شخصیت پیدا ہوگی مدینہ طیبہ کے اندر نام ان کا محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا اور پھر جو ہے وہ وہاں حکمران جو وہاں کا مدینہ کا ہوگا وہ فوت ہو جائے گا اس کے پود ہونے کے بعد جو ہے جان نشینی میں اختلاف ہوگا کہ کس کو بنائیں وہ اس خوف سے کہ لوگ مجھ کو جان نشین نہ بنا دیں مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آ جائیں گے شام کے ابدال حضرت مہدی کو پہچانیں گے اور ان کی نشانیاں ان کے سامنے ذکر کریں گے تفصیلات جب معلوم ہوگی تو شام کے ابدال سب سے پہلے آپ کو پہچاننے کے بعد آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے دیکھا دیکھی سارے مسلمانوں کو جب علم ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہو گیا وہ بیعت کرنا شروع کریں گے اس سے مسلمانوں کی خوشی کی نہ ہوگی کپار کے غزب اور غصے کی نہ ہوگی ہر طرف سے اور فتن برپا ہونا شروع ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف مختلف قومیں لڑنے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی حضرت مہدی علیہ رضوان مختلف قوموں سے نبرد آزما ہوں گے اور پھر ان سے جنگیں ہوں گی اور حضرت مہدی اور ان کے لشکر کو فتح ہوگی یہ مختلف سطار حضرت محضی علیہ رضوان کا ہے حضرت محدود اس طرح علاقوں کو فتح کرتے ہوئے دمشق کے علاقے میں پہنچیں گے عیسیٰ علیہ سلاط و سلام جو ہے جامعہ مسجد دمشق شرق کی منارے پہ اتریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی انتم اذا ازا نزلہ عیسب مریم فیقم و امام کو تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ عیسبن مریم تم میں نازل ہوں گے امام کرانے والا فرد تم میں سے ہوگا امامت والا فرد تم میں سے ہوگا یعنی حضرت مہدی موجود ہوں گے حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اس وقت نماز کا وقت ہو جائے گا حضرت مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ کو فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے یہ اعزاز تمہارا ہے تم میں سے بعض بعض کے امام ہے اس لیے نماز آپ پڑھاؤ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے تاکہ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ اپنی شریعت پر عمل کروانے کے لیے نہیں آئے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں یہ عقیدہ ظہور مادی اور حضرت عیسیٰ علیہ سلاط و سلام کے نظور سے متعلق اہل سنت والجماعت کا بنیادی اور مختلف عقیدے کا میں نے تعارف کروایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ صلاط وسلام جنگ کریں گے یہود اس وقت نبرد آزما ہوں گے دجال جال کا ظہور ہو چکا ہوگا جامع مسجد دمش کے سامنے بالکل آ چکا ہوگا اب مسلمان حضرت عیسیٰ کو نماز کے بعد بتائیں گے کہ باہر دجال جال آ گیا ہے حضرت عیسیٰ فرمائیں گے مسجد کے گیٹ کو کھول دیا جائے گیٹ کو کھول دیا جائے گا دجال جب حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو پھر اس طرح کہتے ہیں پگلے گا جس طرح کے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے اور آگے بھاگ کھڑا ہوگا جب آگے بھاگ کھڑا ہوگا حضرت عیسیٰ اس کا تعقب کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ پیچھے ہوں گے دجال جال آگے بھاگ رہا ہوگا جب مقام میں رد پہ پہنچے گا حضرت عیسیٰ اس کو پکڑ لیں گے پکڑنے کے بعد اس کو قتل کریں گے قتل کرنے کے جو ہے اس کا خونگے بازیاں دکھائی ہوں گی کا دعویٰ تک کیا ہوگا تو لوگ ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ فتنہ مر گیا ہے اس لیے خون لگا ہوا دکھائیں گے مقام لطف پہ یہ کام ہوگا مقام لطف کون سی جگہ ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ آج اسرائیل کا ایئر بیس ہے کون سی جگہ ہے جہاں پہ اسرائیل کا ایئر بیس ہے اس لیے ادرت عیسیٰ علیہ سرات و دجال کو قتل کریں گے دا جال جب قتل ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے حضرت مہدی علیہ رضوان کا کچھ سال تک حضرت مہدیپ علیہ حکومت کریں گے ان کا پھر حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ہی انتقال ہو جائے گا اور پھر ان کو بیت المقدس کے اندر دفن کیا جائے گا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ سرات و سلام حکمرانی فرمائیں گے اور پھر ادرت عیسیٰ کا بھی انتقال ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ میری روزے پہ آئیں گے اور وہ, مجھ کو جو ہے وہ متوجہ کریں گے مجھ کو مجھ پر سلام پڑھیں گے میں اس کا جواب دوں گا خیر یہ بات بڑی تفصیلی ہے تو یہ سارا موقف ہے جماعت کا عقیدہ ظہور سیدنا عیسیٰ علیہ سرت وسلام کے نزول کے متعلق لیکن یہ بہائی فتنا میں اس کا تعارف کروا رہا تھا کہ اسنا جس کو فرقہ کہا جاتا ہے اس کی مختلف شاخیں ہیں ایران کے اندر یہ لوگ موجود تھے ایک ایک ایک آدمی تھا اس اسنا فرقے میں جس کا نام تھا شیخ محمد احسائی اس آدمی نے ظہور محدی کے لیبل کو عام کیا ہوا تھا ہر وقت ہر جگہ ہر تحریر اور تقریر بیٹھتا اٹھتا وہ ظہور محدی کا پرچار کا نظر آتا تھا کہ ان قریب ظہور محدی ہونے والا ہے حضرت مہدی تشریف لانے والے ہیں وہ بھی جب یہ بات کرنے لگا تو اس کے پیروکار جو اس کے مقتدی یا اس کے نیچے اس کے پیروکار تھے وہ بھی یہ دعوت عام کرنے لگے جب یہ دعوت عام ہوئی گھر گھر میں باتیں ہونا شروع ہو گئی پتہ نہیں کب آئے گا امام مہدی پتہ نہیں کب ان کا ظہور ہوگا اس طرح چھ میں گوئیاں شروع ہوئی ایک آدمی تھا جس کا نام علی محمد تھا اس آدمی نے جب دیکھا کہ اب یہاں عام حضرت مہدی کے ظہور سے متعلق باتیں شروع ہو گئی ہیں یہ آدمی کھڑا ہوا اس نے ایک اور آدمی رافضی سے یہ بھی رافضی تھا اس یہ بھی رافضی تھا اور اس نے ایک اور رافضی سے مشورہ کرنا شروع کیا کہ میں اب کیا کروں اب یہاں حضرت مہدی کے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں چنانچہ ایک پلان بنایا گیا پلان کے تحت جو ہے اس آدمی علی محمد الباب نے یہ دعویٰ کیا لوگوں کو کہنے لگا کہ دیکھو حضرت مہدی الہ رضوان ان قریب آنے والے ہیں اور میں ان کے لیے باب ہوں میں ان کے لیے کیا ہوں باپ باپ کہتے دروازے کو باپ کسے بولتے ہیں دروازے کو تو دیکھو اضرت مہدی آنے والے ہیں میں ان کے لیے باب ہوں شیخ احسائی نے جو باتیں کی تھیں اس کے موقف کو آگے اس نے پروان چڑھایا اور ایک مستقل فتنہ اس وقت الگ ہو گیا عام روافت سے بھی ان کو شیخی کہا جانے لگا گویا کہ اس ناشری موسوی فتنے میں ایک چھوٹی سی فرقی الگ ہوئی جس کا نام شیخی تھا شیخی فرقہ شیخی فرقے میں شیخ احسائی کی طرف منصوب ہے شیخی فرقے میں علی محمد الباب نام کا آدمی علی محمد اس کا نام تھا باب اس نے اپنے لیے لقب مشہور کیا اور کہا کہ میں امام مہدی کا نائب ہوں اب جو خبریں تم کو امام مہدی کے متعلق چاہیے مجھ سے لے لیا کرو میرے ذریعے سے امام محدی جو ہے اپنے پیغام کو تم تک پہنچائیں گے باب ہونے کا دعویٰ کیا اس کے بعد کیا ہوا جب یہ آدمی گمراہی کے راستے پہ پڑتا ہے پہلے گمراہی تھوڑی ہوتی ہے آہستہ آہستہ پھر اس میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اس نے بعد میں کہنا کیا کہ دیکھو جی جس مادی کے تم انتظار میں تھے وہ تو آ گیا اور وہ میں خود ہوں اور وہ میں علی محمد نے خود دعویٰ کیا پھر اس وقت ایران کے اندر افراتفری مچ گئی گرد و نوا کے علاقے میں لڑائیاں چھڑ گئی ہر آدمی کو ماننے والے تو مل ہی کرتے ہیں نا جی اس کو بھی ماننے والے مل گئے جنہوں نے اس کی پیروی کی ان کو باب کہا جانے لگا اور مستقل ایک فتنہ یا کہہ لو انہوں نے کہا کہ ایک مذہب وجود میں آیا ایک دین وجود میں آیا جس کو بابی دین کہا جانے لگا اس نے کہا کہ دیکھو میں مہدی ہوں یہاں تھوڑی سی بات میں وضاحت کر دوں اس نے کہا تھا کہ میں دروازہ ہوں آپ کو علم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدیلت العلم و علی الباب میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اب دیکھو دروازے کو گھر کہہ سکتے ہیں نہیں دروازہ گھر میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے دروازہ اصل نہیں ہو سکتا یہی فریب جو ہے مرزا غلام احمد ہے بشرم بے رسولی خوشخبری میرے لیے اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کرنے لگا ہم کہتے ہیں احمد میں اور غلام احمد میں بڑا فرق ہے باب میں اور خود حضرت مہدی میں بڑا فرق ہے اس لیے دونوں ایک کیسے ہو گئے جس طرح اس نے دھوکہ دیا اس طرح اس نے دھوکہ دیا یہ بات ہی دوکے پہ مبنی تھی خیر اس نے خود مہدی ہونے کا اعلان کیا جب اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں اس کے بعد لوگوں نے کہا اچھا وہ نشانیاں جو مہدی میں پائی جانی چاہیے وہ کہاں ہے اب رواف اپنی کتابیں کھولنے لگے اپنی کتابوں کے متعلق امیدیں کرنے لگے کہ دیکھو جی جو کارنامے ہماری کتابوں میں لکھے ہیں کیا یہ ان کو انجام دے گا ہمارے اہل سنت والجماعت کے افراد نے دیکھا اس کو پہلے دن سے ہی سمجھا اس لیے کہ یہ تو ایران کا رافظی تھا جب تھے مہدی نے تو مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ پیدا ہونا تھا اور مکہ مکرمہ سے ان کے ہاتھ بحت ہونی تھی یہ یہاں ایران میں موجود تھا اس کی تردید رواف بھی کرنے لگے اس کی تردید اہل سنت والجماعت بھی کرنے لگے پھر اس نے جو ہے جب نشانیاں اس میں نہ پائی گئی لاجواب ہوتے ہوئے اگلی سیڑھی چڑھی اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں بھائی کہنے کو تو میں مہدی ہوں لیکن حقیقت میں میں نبی ہوں حقیقت میں میں یہ تمام جھوٹے جتنے بھی جھوٹے مدعا یعنی نبوت گزرے ہیں تمام کا یہی طرز ہے پہلے تو مہدی کا لیبل لگاتے ہیں اس کے بعد اگلی سڑی نبوت کی اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہنے لگا کہ میں نبی ہوں اور پھر کہنے لگا کہ میں نے اسلام کو منسوخ کر دیا جس طریقے سے عیسائیت کو اسلام نے منسوخ کیا بابیت نے جو ہے اسلام کو منسوخ کر دیا اب اسلام نہیں رہا اب ایک سال کے بعد ایک نیا پیغمبر آ گیا جس کا نام علی محمد الباب ہے اس نے خود کہا کہ مجھ پہ وہی اترتی ہے اتنی وہی اترتی ہے ایک رات کے اندر کہ ایک رات کے اندر قرآن کے برابر وہی اتراتی ہے اس قسم کی بک بک کرنے شروع کی جو لوگ اس کے پیروکاروں میں داخل ہوئے ابتدائی طور پر وہ انیس افراد تھے ان کو اس نے حروف حج کا نام دیا حروف حج اپنے اپنی اصطلاحات ہے نا ہر جھوٹا آدمی اپنی الگ اصطلاحات قائم کرتا ہے دوسرے لوگوں کو فریب دینے کے لیے جو انیس لوگ اس پر ایمان لائے وہ انیس افراد وہ تھے جو شیعہ رافظی اسنا اشری عضرات میں جو ہے وہ بڑے بڑے رہنما مانے جاتے تھے اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو حروف حج کا نام دیا جب اس طرح یہ ایمان لے آئے انیس آدمی اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بڑھنے شروع ہوئے تو پھر مسلمانوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ है. اس لیے وقت کی حکومت کو کہا گیا کہ بھائی آپ اس کو لگام دے آپ اس کو جو ہے کریں کہ بھائی اس کو اپنے اوقات کے اندر رہے اپنی اوقات سے باہر نہ ہو چنانچہ اس کو گرفتار کیا گیا دو تین مرتبہ یہ گرفتار ہوا جب یہ گرفتار ہوتا اس کو پوچھا جاتا تو نے یہ بات کیوں کی ہے کہتا تھا مجھ سے بھولو گئی اب میں ایسا نہیں کرتا اب میں نہیں کہوں گا کہ میں نبی ہوں اب میں نہیں کہوں گا کہ میں مہدی ہوں اب میں نہیں کہوں گا کہ میں نے اسلام کو منسوخ کیا توبہ کرتا تھا جب چھوٹ جاتا تھا پھر وہی بک, بک کرتا تھا تو اس کا تین چار مرتبہ یہ قید ہوا لیکن توبہ کرتا تھا پھر وہی کام توبہ کرتا تھا پھر وہی کام آخر کار اس کا یہ انجام ہوا کہ بھائی جب وہ آدمی علی محمد الباب کافی مرتبہ گرفتار ہوا توبہ کے بعد بھی وہ آدمی اپنے موقف سے نہ پھیرا تو پھر جو ہے حکومت وقت نے اس کو قتل کروا دیا جب اس کو قتل کروایا گیا گوڑیوں سے اس کو چھلنی کر دیا گیا یہ آدمی مر گیا اس کے مرنے کے بعد بابیت وہ بابیت اور اس کے ماننے والے افراد ہیں وہ اپنی جگہ پہ اکٹھے ہونے شروع کیے ہوئے اور انہوں نے مسلمان حکومتوں کے خلاف طرح طرح کی ساشے کرنے شروع کر دی جگہ جگہ پہ مسلمانوں پہ حملے کرتے ان کو قتل کرتے ان کا مال لوٹتے یہ آدمی ابھی زندہ تھا, تھا تھوڑی سی میں ابھی بہائیت کی تاریخ کھولوں کہ دیکھو یہ آدمی ابھی علی محمد الباب زندہ تھا اس کے پیروکاروں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مرزا یہ نوری دوسرا اس کا ستیلہ بھائی تھا جس کا نام تھا مرزا حسین یہ دونوں بھائی تھے یہ اس کے پیروکاروں میں شامل تھے جب یہ علی محمد الباب نے دیکھا کہ میں پہنچنے والا ہوں اس آدمی نے اپنا نائب اپنے مرنے کے بعد مرزا یاہجہ نوری کو بنا دیا کہ دیکھو میری جو تعلیمات ہیں ان کو آگے پہنچانے کا کام اس آدمی کا ہے تم مرزا ہجہ کو جو ہے اپنا مبتدہ ماننا اور اس سے رہنمائی لینا چنانچہ جو ہے جو کچھ کچھ بکواسات لکھی تھیں جس کو اپنے وہی کہتا تھا وہ بھی سپرد کر دی گئی اور پھر یہ آدمی مر گیا لیکن زندگی کے اندر اس کا دوسرا بھائی مرزا کا علی محمد الباب ابھی مرا نہیں تھا مرزا حسین حالانکہ دیکھا نہ تھا لیکن اس کے پیروکاروں میں وہ شامل تھا اس نے کیا کیا اس کی زندگی کے اندر ہی بدست کے مقام پر وہاں کانفرنس منعقد کی کانفرنس کے اندر کیا کیا علی محمد الباب جیل کے اندر تھا اس آدمی نے کی وہاں اپنے اور ساتھیوں کو جمع کر کے کہنے لگا کہ دیکھو بھئی اسلام منسوخ ہو گیا حالانکہ اس سے پہلے علی محمد الباب نے اسلام کے منسوخ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس آدمی نے مرزا حسین علی نے اسلام کے منسوخ ہونے کا بدشت کے مقام پر جو ہے وہاں کانفرنس منعقد کی وہاں اعلان کیا اور وہاں پر ایک عورت بدشت کے مقام پر اس آدمی کے ساتھ رہنے لگی یہی وہ آدمی ہے جو کہ فتنا بہائیت کا بانی ہے مرزا مرزا حسین لی اس آدمی نے بدشت کے مقام پر وہاں باغ جو ہے کرائے پہ لیا اور ایک عورت جو ہے جو خود رابضی تھی وہ عورت شادی شدہ تھی اپنے خامد کے ساتھ گھسی رہتی تھی لیکن کیا ہوا اس کے اگوا میں آ گئی گھر سے بھاگی اپنے خامند کو چھوڑا اپنے باپ کو چھوڑا اور اس کے ساتھ اس باغ میں آ کے رہنے لگی جس آدمی کا یہ کردار ہے کہ وہ غیر معرم عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہ وہ نبی اور رسول ہے یہ تو بڑی کی بات ہے ہم تو اس کو شریف انسان ماننے کو تیار نہیں ہیں خیر وہاں بدش کے مقام پر باغ کرائے پہ اس نے لیا وہاں علی محمد الباب کی زندگی میں ہی اس نے اس کے ساتھ او اس, اس عورت کا نام کرت العین حیدر ہے قرۃ العین حیدر یہ اس پر کتاب بھی ہے باعد رات نے لکھی ہے تو قرۃ العین حیدر تو یہ وہ عورت ہے جو کہ مرزا حسین علی کے ساتھ وہاں باغ میں رہتی تھی بے حیا عورت شادی شدہ عورت اپنے گھر سے بھاگ کر آئی تھی اور پھر یہ جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی یہ عورت اپنا ننگی ہو کر یعنی اپنے سر سے اس نے کپڑا اتارا اور باہر کانفرنس میں جہاں افراد بیٹھے تھے ان کے اندر آئی پردے کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی یہ حکم اسلام نے دیا تھا. اسلام کو ہم نے منسوخ کر دیا اس لیے اب پردہ وردہ کوئی چیز نہیں ہے جب یہ بات پہلی مرتبہ بابیوں نے سنی وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا مصیبت ہے آج تک تو ہم نے بات نہیں سنی تھی کہ کوئی مذہب اس طرح کی بے حیائی کی بھی دعوت دے گا اس لیے جو بچارے پھسلے ہوئے تھے نا کچھ تھوڑی بہت ان کے اندر انصاف کی رتھی تھی وہ تو اسی وقت ہی بابیت سے پھر گئے کہ یہ تو تماشا ہے یہ تو بے حیائی کا مجموعہ ہے اس لیے ہم ان سے الگ ہوتے ہیں بہت سارے افراد ان سے الگ ہو گئے لیکن خیر جو جاہل ہوتے ہیں جو ہر بات بری کو بھی اچھی سمجھتے ہیں انہوں نے ان کو قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چنانچہ جو ہے پردے کا مذاق اڑایا یہ عورت جو ہے شرعام ننگی پھرنے لگی ساری اس کا ننگا ہوتا تھا اور اس طرح طرح کی باتیں اسلام کے خلاف کرتی نظر آتی تھی تو پھر کیا ہوا یہی مرزا حسین علی نوری یہ آدمی اس نے اپنے نبوت کے دعوے کے لیے اس کی علی محمد الباب کی زندگی کے اندر ہی بنیادیں رکھ دی تھیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا تھا جب علی محمد الباب کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد یہ تو چونکہ دو بھائی تھے دونوں سے تیلے تھے مرزا یاہیا نوری مرزا حسین علی علی محمد الباب نے اپنا نیب مرزا یاہیہ نوری کو بنایا تھا مرزا حسین علی کو نہیں بنایا تھا مرزا حسین علی کی تو اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ایک مرتبہ بھی تو جب اس نے اپنا سارا سامان اپنے دعوے اپنے موقف کا نیب مرزا یاہیا نوری کو بنایا جب یہ آدمی قتل ہوا تو مرزا یا نوری نے کہا کہ اس کے بعد میں نائب ہوں اس لیے سارے پیروکار میں سارے پیروکار میرے ہاتھ پہ جمع ہو جائیں اور میری ابتدا کے اندر زندگی گزارے لیکن یہ آدمی مقابلے پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نہ نا نا مرزا حسین علی حالانکہ اس کا ستیلا بھائی تھا یہ کہنے لگا نہ نا نا نا اس کا نائب نہیں ہے اس کا نائب میں ہوں اور جو ہے وہ آدمی پھر ایک مستقل بنیاد گھڑی گئی مشکل بنیاد یہ گھڑی گئی کہ مرزا علی محمد الباب نے باقاعدہ طور پر جو ہے جو دعوی نبوت کا کیا تھا در حقیقت وہ مرزا حسین علی کے تعارف کے لیے کیا تھا اور یہ کہا کہ میرے لیے آیا تھا علی محمد الباب اگرچہ نبی تھا لیکن جو ہے یہ میرا تعارف کروانے کے لیے آیا تھا اس لیے اس کے بعد نبی میں نے ہونا ہے جب نبی میں نے ہونا ہے نائب بھی میں بن سکتا ہوں تو نہیں دونوں بھائی آپس میں لڑنے لگے بابی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ایک آدمی نے, ایک آدمی نے مرزا یاہیہ نوری تھا بعض حضرات اس کے پیچھے لگ گئے بعض حضرات مرزا حسین علی نوری کے پیچھے لگ گئے اس طرح بابیت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی اس طرح بابیت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی اب کیا ہوا مرزا یاہ یا نوری نے کہا جو میری اقدا کرتا ہے وہ ٹھیک ہے جو میری اقدا نہیں کرتا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ آدمی جو ہے کافر ہے وہ آدمی بے دین ہے اس طرح کے فتوی مرزا یاہ یا نوری نے لگائے ادھر یہ کہنے لگا کہ جو آدمی میری پیروی نہیں کرتا مرزا حسین علی نے کہا وہ بے دین ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس کا علی محمد الباب سے کوئی تعلق نہیں دونوں اپنے اپنے یعنی آپ ایک دوسرے پر فتوا بازی کر رہے تھے یہ دو گروہوں جب تقسیم ہوئے ہیں تو پھر کیا ہوا پھر آگے یہ ہوا کہ مرزا یاحیہ یا نوری نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کے مرنے کے بعد اور اس آدمی جو دوسرا مرزا حسین علی تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا دونوں کھڑے ہوئے اور نبوت کا دعویٰ کرنے لگے اب ہوا کیا کہ دیکھو علی محمد الباب جب زندہ تھا اس نے کہا کہ بھائی دیکھو نبوت ایک ازار سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی رہے ہیں لیکن ان کے بعد نبی میں آیا ہوں جس طریقے سے ایک ازار سال تک نبی پاک کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا اس طرح میرے میرے بعد ایک ہزار سال تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا یہ بات کس نے کہی تھی علی محمد الباب نے کہ جس طرح نبی پاک کے بعد ایک ہزار سال تک کوئی نبی نہیں آیا اس طرح میرے بعد بھی ایک ہزار سال تک کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اس کے مرنے کی دیر تھی کہ ماشاء اللہ یہ کنویں کے مینڈک کی طرح یہ سارے باہر آ گئے اور مرزا یا یا نوری نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں مرزا حسین علی نوری بھی کہنے کہ میں نبی ہوں اب دیکھو معلوم ہوا کہ علی محمد الباب بھی جھوٹ بولتا تھا اور اس کے پیروکار بھی سارے جھوٹے تھے جس مبتدا کا یہ حال ہے اس کے پیروکار کا حال کیوں نہ ہوگا چنانچہ مرزا یا یا نوری نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس مرزا حسین علی نوری نے بھی دعویٰ کیا اسی طریقے سے ملا حسین بشروئی یہ ایک بہت میں نے بتایا تھا علی محمد الباب نے جب باب ہونے کا دعویٰ کیا بنیادی طور پہ گٹھ جوڑ ملا حسین بشروئی سے کیا تھا اس لیے کیونکہ اس نے اس کی تائید کی تھی یہ رافضی رہنما تھا اس لیے اس نے علی محمد الباب نے اس کو باب الباب کا خطاب دیا باب الباب کا لکب دیا دروازے کا دروازہ ہے یعنی نائب کا نائب ہے تو اب جب یہ علی محمد الباب مرا ہے اس کے مرنے کے بعد ملا حسین بشروی نے دعویٰ کیا حضرت حسین کی رجات کا آپ حضرات کو علم ہوگا حضرات عقیدہ رجات رکھتے ہیں کہ جی اے اہل بیت اور اہل بیت کے افراد جو ہیں وہ دوبارہ بھی دنیا میں آ سکتے ہیں اس لیے اس نے کہا ملا ملا حسین بشروئی نے کہ حضرت حسین دنیا میں میری شکل کے اندر آ گئے ہیں یہ وہی عورت جس کا نام یہ قرۃ العین حیدر جس پہ جو ہے یہ مرزا حسین علی نوری عاشق تھا اور باغوں میں اس کے ساتھ رہتا تھا اس عورت نے دعویٰ کیا حضرت فاطمہ کی رجات کا اور کہنے لگی کہ میں جو ہے وہ حضرت فاطمہ ہوں اب دیکھو کہ اسی طریقے سے اب اسی طریقے سے اسی طریقے سے اور کافی اضرات نے دعوے اپنے اپنے موقف کے مطابق کرنے شروع کر دیے آگے تھوڑی سی بات جو ہے ہم آگے چلاتے ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ مرزا یاحیہ یا نورین نبوت کا دعویٰ کیا اور ادھر مرزا حسین نوری نبوت کا دعویٰ کیا ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ زیادہ افراد میری طرف ہو جائیں چنانچہ ان حضرات نے آپس آپ کے اندر لڑائیاں کرنی شروع کر دی ایک گروہ دوسرے پر حملہ کرتا دوسرا گروہ پہلے پر حملہ کرتا لیکن اب جو اصل بات تھی آپ کو علم ہے ادھر انگریز اپنے قدم جما رہا تھا ہندوستان کے اندر ادھر ایران اور اس کے ارد و کے اندر زار روس اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا اس لیے اس کو ایجنٹوں کی ضرورت تھی ایسے افراد جو اس کی سوچ کے مطابق چلے اور یہاں کے حالات خراب کرے اس لیے اس نے دیکھا کہ مرزا یا نوری بھی ہے مرزا حسین علی بھی ہے ان میں سے مفید اس کو زیادہ معلوم ہوا مرزا حسین علی اس لیے جو ہے زار روس نے قاعدہ طور پر روس کا سفارت خانہ موجود تھا ایران میں اس نے اس کو تحفظ فراہم کیا اس کے ماننے والوں کو تحفظ فراہم کیا ہر کسا ہر قسم کی امداد کا جو ہے یقین دلایا کہ میں ہر طرح تمہارے ساتھ ہوں کھل کر اپنا کام کرو چنانچہ جو ہے یہ اس کا گروہ غالب آ گیا. مرزا یا, یا نوری کا گروہ جو ہے وہ مغلوب ہو گیا اور اگرچہ لمبی داستان ہے کہ لڑتے رہے ان کو پھر کئی ملکوں میں جلا وطن بھی کیا گیا لیکن خیر یہ مرزا حسین علی کا گروہ جو ہے یہ غالب کیونکہ زاروس اس کے سر پہ تھا اور اس کی سرپرستی کر رہا تھا اس لیے یہ غالب آیا لیکن آج بھی اگر آپ غور کریں ایران اور اس کے گرد و نواب کے حالات کو پڑھیں اگر وہاں جائیں تو دیکھیں بعض مرزا یا نوری کے ماننے والے مل جائیں گے تو گویا بابی دو گروہوں میں تقسیم ایک مرزا یا نوری کے ماننے والے اور دوسرے مرزا حسین علی کے ماننے والے مرزا حسین علی کو جب سپورٹ فراہم ہو گئی اس نے علل اعلان پھر نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد ہے نبوت کے دعوی کے بعد اس نے اگلی چڑھنی شروع کی یہی علی محمد الباب نے بھی چڑھی تھیں کے کے علی محمد الباب نے کہا تھا میں نور میں میں خدا کے نور میں سے نور ہوں پھر خود کہنے لگا کہ میں خدا ہوں اور اسی طریقے سے ایک کتاب اس نے البیان کے نام سے لکھی اس میں خود اپنے آپ کو خطاب کرتا ہے اس طرح خدا اپنی مخلوق کو خطاب کرتا ہے اس طرح خدائی کا دعویٰ علی محمد الباب نے بھی کیا تھا اس طرح خدائی کا, کا دعویٰ مرزا نور نے بھی کیا اور مرزا حسین علی نوری نے بھی کیا چنانچہ آج یہ کتابیں اگر آپ پڑھ لیں بہائی اللہ کی, کی کتابیں پڑھیں اس نے بہا اللہ ہونے کا دعوی کیا میں نبی ہوں کہنے لگا اور میں بہا اللہ ہوں بہا کا میں روشنی اللہ لفظ اللہ اللہ کی روشنی اللہ کا نور میں اللہ کا نور ہوں اس لیے اس آدمی مرزا حسین علی کی طرف منسوب ہو کے یہ فتنہ کیا کہلایا بہائی کیا فتنا کہلایا بہائی یہ اس کی مختصر سی تاریخ ہے اب آگے چلتے ہیں کہ مرزا حسین علی نے مرزا حسین علی نے جب نبوت کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا یہ کتاب اس نے کتاب اقدس کے نام سے لکھی یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے یہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی ہے عربی ترجمے کے ساتھ بھی ہے کتاب اقدس کے نام سے یہ کتاب لکھی اس پوری کتاب کو آپ پڑھ لیں اس میں اس طرح یہ آدمی اپنے ماننے والوں کو خطاب کرتا ہے جس طرح خدا اپنی مخلوق کو کرتا ہے اس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا جب خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد جو ہے اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ اس کے پیروکاروں کے اندر بھی اس طرح کی شدت آ گئی اب یہ پوری کتاب میں اس کا تھوڑا سا بعد میں تعارف کرواتا ہوں خیر یہ کتاب اس نے کہا کہ میں نازل کر رہا ہوں آپ پوری کتاب بہائیت کی پڑھیں آپ کو طرز نظر اتر آئے گا کہ بہا اللہ نے اتنی آیتیں نازل کیں اتنی وہی نازل کی اتنی تحریریں نازل کیں اتنی الواح نازل کی آپ یہ نازل کرنا کس کی شان ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے خدائی منصب پہ بیٹھ کے اس نے باتیں کی خیر جب یہ آدمی آپ کو میں نے بتایا تھا علی محمد الباغ کو قتل کیا گیا لیکن علی محمد آپ کے ماننے والوں نے اس کی لاش کو چھپا کر رکھا کو دفنایا نہیں بعد میں جب ہوا کیا کہ زار روس نے ان کی جو ہے وہ سرپرستی کی مرزا حسین علی کے گروپ کی جو بہائی مذہب کے نام سے ہے پھر جو ہے وہاں آپ کو علم ہوگا اسی دور کے اندر جو ہے اسرائیل ملک کے وجود میں آنے کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی یہودی پوری دنیا سے اٹھ کر جو ہے وہاں فلسطین کے ایک علاقے پر قبضہ کر کے ایک مستقل سٹیٹ بنانے کی کوشش کے اندر تھے امریکہ اس کی سرپرستی کر رہا تھا برطانیہ ان کی سرپرستی کر رہا تھا اس لیے ان کو بھی اپنے ایجنٹوں کی ضرورت تھی اس طریقے سے اس نے روس کی ایجنٹی کی اس طرح مرزا حسین علی نوری نے باقاعدہ طور پر یہودیوں کی سرپرستی کی اور ان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا کہ میں ہر طرح کا تعاون تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں اب کیا ہوا اس نے اپنی کتابوں کے اندر یہودیوں کی صفات کے جو ہے اس نے ورکے ورکے لکھے اور کہنے لگا کہ اللہ نے بڑی ان کی شان بیان کی ہے حالانکہ آپ قرآن پڑھ کو دیکھے قرآن پڑھ کے دیکھے قرآن کے اندر سب سے ملعون قوم کون سی ہے یہودیت اس نے یہودیت کی تعریف شروع کی اور کہا کہ میں ان کے لیے مبشر ہوں اور کہنے لگا ان قریب جو ہے یہ ایک مختلف ملک ایک مستقل ایک ملک وجود میں آئے گا اور اس میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں جب اس قسم کی باتیں کی یہودیوں نے کہا واہ واہ یہ تو ہمارا بالکل ساتھی لگتا ہے اس لیے اس کو سپورٹ فراہم کرو اس لیے اس نے ان کے ساتھ تعاون کیا انہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا جب اسرائیل وجود میں آیا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر جگہ اس کو عکا جگہ کی طرف جو ہے وہاں اپنا یہودیوں کے کہنے پر یا زار روس کے کہنے پر وہ منتقل کر دیا گیا تھا اس کو مرزا حسین علی نوری کو اس نے پھر دیکھا کہ عکا جگہ جو ہے اب میرے پاس ہے اور ارد گرد یہودی رہتے ہیں تو چنانچہ وہاں اس نے اپنا جو ہے اثر رسوخ بڑھانا شروع کیا اور علی محمد الباب کی لاش کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا تابوت کے اندر چنانچہ عکا کے قریب جو ہے اس نے کہا کہ علی محمد الباب کو یہاں دفن کرتے ہیں چنانچہ علی محمد الباب کو وہاں سالوں کے بعد پچاس سالوں کے بعد وہاں دفن کیا گیا اس کے بعد جو ہے اس آدمی نے اس جگہ کو اپنی سٹیٹ بنایا جس طرح یہودی وہاں منظم ہو رہے تھے ان کے ساتھ مل کر یہ بھی منظم ہو رہا تھا اور جو کام یہودی اسلام کے خلاف نہ کر سکے وہ کام اس آدمی مرزا حسین علی نوری نے کیا کہ اسلام کے خلاف ایسی بکواسات کی اسلام کی تاریخ کو اس طرح مزہ کیا نعوذ باللہ من ضالق آدمی کے لیے یہ کہنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے کہ ایسا آدمی کوئی شریف آدمی ہو سکتا ہے اور انسان ایسی بات کر سکتا ہے نبیوں کے بارے میں یا خدا کے بارے میں یا قرآن کریم کے بارے میں خیر جس طرح یہودیوں کی خوب مذمت قرآن میں آئی اس آدمی نے مسلمانوں کی اس طرح مذمت کی اس آدمی نے قرآن کے خلاف اس طرح بکواس کی اس آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کی اب جب اسرائیل وجود میں آیا باقاعدہ طور پر اسرا نے اس کو تحفظ فراہم کیا وہ ایک دن گیا آج کا دن آیا جب مرزا حسین علی نوری مرا اس کے مرنے کے بعد وہی وہ جگہ جہاں پر جو ہے یہ پذیر تھا اس پذیرتا جگہ کے اندر جو ہے اس کا مقبرہ بنا آج بھی اسرائیل کے اندر مقبرہ ہے بہائیوں کا اور وہاں جا کر یہ حج کرتے ہیں وہاں کا جا کر کیا کرتے ہیں عبادت کے وقت جو ہے اس کے مقبرے کی طرف رخ کرتے ہیں اس سے بڑا اور شرک کیا ہے وہاں جا کر حج کرتے ہیں اور اس کے مقبرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں چنانچہ آپ کو علم ہے کہ یہودی دنیا کی متاثر ترین قوم ہے آپ کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتی حتیٰ کہ وہاں پر عیسائیوں کو بڑا محتاط ہو کے رہنا پڑتا ہے اگرچہ عیسائیت اور یہودیت کا بڑا گاٹھ جوڑا ہے نا جی آپ حضرات کو شاید یہ بھی بات معلوم ہو کہ جب اسرائیل وجود میں آیا برطانیہ نے اس کی سرپرستی کی بھتّا کہ پاپ نے اس کی سرپرستی کی سرپرستی کے لیے دیکھو پاپ نے اپنی تاریخ کو مشق کر دیا کیا آج تک تو عیسائی یہ کہتے آ رہے تھے کہ جی حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے شہید کر دیا سولی چڑھایا اس نے کیا کہا پوپ نے اس دور میں پوپ کہنے لگا کہ دیکھو جی آج کے یہودی مظلوم نہیں ان کا کوئی قصور نہیں وہ حضرت عیسیٰ کو جو سولی دی ان کے بڑوں نے دی تھی اس لیے ہم ان کو معاف کرتے ہیں اب دیکھو یہ یہودی اور عیسائی یہ سارے کیوں اس طرح کہہ رہے تھے اس لیے کہ اسلام پھیر رہا تھا یہ سارے اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے منظم ہو رہے تھے اسرائیل وجود میں آیا اسرائیل کے اندر کسی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے لیکن بہائی وہاں کھلے عام تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہودیت کا نیا لیبل یہودیت نئے ڈبے پیک کے اندر ہو کر آ ہے آج اگر کوئی بہائی ہے سمجھے وہ یہودی ہے یہودیت میں اور بہائیت میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کا پتہ ہے کہ مارکیٹ میں ہمارے یوں ہوتا ہے اگر ایک چیز جو بدنام ہو جائے اور وہ کوالٹی کی نہ ہو تو پھر اس کو دوبارہ مارکیٹ میں نئے نام کے ساتھ لایا جاتا ہے نئی پیکنگ کے ساتھ آپ نے کبھی روڈ پہ پیٹرول پمپ کو دیکھا ہوگا ایسا پیٹرول پمپ جس کا انتظام ٹھیک نہ ہو تو تھوڑی دیر کے بعد انتظامیہ اس کو رنگ روگن کرتی ہے رنگ روگن کرنے کے بعد یا تو اس کا نام چینج کر دیتی ہے کہ پہلے ٹوٹل پمپ تھا آپ پی ایس او رکھ لو یا اب شیل رکھ لو اوپر ساتھ لکھ دیتے ہیں نئی انتظامیہ کے ساتھ کیا لکھتے ہیں نہیں تو سب تک جو پیٹرول ڈلوانے والے ہیں ان کا اعتماد بحال ہو جائے حالانکہ افراد وہی وہ ہوتے ہیں افراد وہی وہ ہوتے ہیں صرف جو ہے رنگ رنگ روغن جو ہے نیا کر کے نئی انتظامیہ سامنے آ جاتی ہے یہی بات ہے ہم کہتے ہیں یہودی پہلے بھی ملون تھے آج بھی ملع ہے یہ مرزا حسین علی نوری جس کے ماننے والے بہائی ہیں یہ یہودیت کا نیا لیبل ہے یہودیت کا چربہ ہے پہلے یہودیت اس کا نام تھا اب اس کا نام بہائیت ہے اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے میں تھوڑی سی آگے مزید تاریخ کو کھولتا ہوں جب یہ مرزا مرزا حسین علی نوری مرا جس نے بہا اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اس کے مرنے کے بعد یوں ہوا کہ اس کے پیروکار دو گروہوں میں تقسیم ہوئے اس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام محمد علی تھا ایک کا نام جو ہے عباس آفندی تھا محمد علی جو ہے محمد علی اے جب یہ علی محمد اپنا مرزا حسین علی مرا تو اس آدمی نے دعویٰ کیا کہ مرزا حسین علی نے مجھ کو نائب بنایا تھا اور دوسرا آدمی عباس افندی اس کی شادیاں زیادہ ہوئی تھیں ایک سے اس لیے یہ دونوں ستیلے بھائی تھے جس طرح مرزا یاہیا نوری اور مرزا حسین علی نوری یہ دونوں ستیلے بھائی تھے اس طرح اس کی اولاد دو بیویوں سے تھی ایک بیٹے کا نام اس کا محمد علی تھا دوسرے بیٹے کا نام عباس حفندی تھا یہ بھی ستیلے بھائی تھے یہ بھی برسر ہوئے اس نے کہا کہ اس کا ذو شان علی کا نائب میں ہوں دوسرے نے کہا نہیں نائب میں ہوں اب ہوا یوں کہ ادھر محمد علی جو بڑا بیٹا تھا اس نے کہا کہ نائب میں ہوں حتی کہ بہاؤ اللہ کے مقبرے کی چابیاں بھی اس کے پاس تھی بہائی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے مقبرے کی چابیاں بھی اس کے پاس تھیں اور کتاب اقدس کے یہ کہہ کہ یہ جو کتاب اقدس نے کہا کہ میں نے نازل کی ہے مجھ پر نازل ہوئی اس کتاب اقدس کے صفحات اس کے پاس تھے اور اور بہت ساری تحریریں النواج کو کہا جاتا ہے کہ اس کی مرزا حسین علی کی یہ اس کے پاس تھی ہم کہتے ہیں کہ بہائی کہہ رہے ہیں مرزا محمد علی جو اس کا مرزا حسین علی کا بیٹا اس پہ تنقید کرتے ہیں مرزا یاحیہ یا نوری پہ تنقید کرتے ہیں عباس افندی گروپ غالب آ گیا وجہ کیا تھی کہ اختلاف تو ہوا لیکن یوں ہوا کہ یہودیت یہ دیکھتی ہے باطل یہ دیکھتا ہے اسلام کے خلاف ساتھ سے کرنے میں زیادہ شاطر کون ہے جو زیادہ شاطر ہوتا ہے زیادہ مفید نظر آتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں اس لیے ان دونوں بھائیوں میں محمد علی میں اور عباس افندی میں ان کو زیادہ شاطر نظر آیا کون بھلا یہ عباس افندی اس لیے اس کو سپورٹ فراہم کی اور یہ برسر ایک دار آیا اور آج زیادہ جو ماننے والے بہائی پائے جاتے ہیں وہ عباس افندی گروپ ہے جب کہ ایران میں جاؤ آپ کو محمد علی گروپ آج بھی مل جائے گا آپ اسرائیل کے گرد و نواح میں جاؤ آپ کو محمد علی گروپ بھی مل جائے گا وہ ان کو یہ بے دن کہتے ہیں یہ ان کو بے دن کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تم دونوں سچ کہتے ہو تم دونوں سچ کہتے ہو جب یہ آتم فتنا وجود میں آیا اس وقت کیا ہوا جس طرح اس کے علی محمد الباپ کے مرنے کے بعد مرزا یاحیہ یا نوری نے نبوت کا دعویٰ کیا مرزا حسین علی نوری نے نبوت کا دعویٰ کیا اس طرح مرزا حسین علی نوری کے مرنے کے بعد محمد علی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا عباس ابندی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا حالانکہ بہائی کتب کو اٹھا کے دیکھیں فائل آپ کے پاس موجود ہے اس میں حوالہ جات لکھائے ہوئے ہیں اس میں خود کہا گیا ایک آزار سال تک مرزا حسین علی نوری کے بعد بھی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا لیکن آپ کے وفاف عبد یہ کتاب موجود ہے اس میں خود کہا گیا ہے کہ لوگ اس کو نبی مانتے تھے اب دیکھو ہم کہتے ہیں جس چیز کی بنیاد بھی غلط ہے جب اینڈی ٹیڑی ہے تو اس کے اوپر ہی مارت بھی ٹیڑھی ہے وہ بنے گی اس کے اوپر سیدھی عمارت نہیں بن سکتی جب علی محمد الباب گمراہ تھا مرزا یاحجہ نوری بھی گمراہ ہوگا مرزا حسین علی نوری بھی گمراہ ہوگا اس کی اولاد محمد علی بھی گمراہ ہوگا اس کا بیٹا عباس افندی بھی کون ہے گمراہ ہوگا یہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتے خیر یہودیت کے لیے اسرائیل کے لیے زیادہ نفامند عباس افندی گروپ تھا اس لیے یہ غالب گیا یہ غالب اب زیادہ جو ہے ان حضرات کا کام ہے جو کتابیں عام طور پہ ملتی ہیں عباس افندی گروپ کی ہیں دوسرے حضرات کا لٹریچر بہت کم ہے اسی طرح عباس افندی جب برسر اقدار آیا اس نے کیا کیا اس نے پھر کھل کر وہ کام کیا جو کہ جوہدیت کے لیے اور عیسائیت کے لیے اس کو کرنا چاہیے تھا عیسائیوں کی مختلف مشینریاں عیسائیت پھیلانے کے لیے کام کر رہی تھیں اس وقت یہ کام اس نے کیا کہ خود امریکہ کا دورہ کیا برطانیہ کا دورہ کیا اور وہاں پر جا کر عیسائی پادریوں سے ملاقاتیں کی کرنے بدی کتاب شوقیہ فندی کی کھول کے دیکھیں اس کے والا جات میں نے فائل میں لکھائے ہوئے آپ ذرا غور کریں یہ آدمی عیسائی پادریوں سے ملتا رہا اسائی پادریوں سے ملنے کے بعد اس سے پنگے بڑھائیں چرچوں کے اندر بیٹھ کر اکٹھے پروگرام کیے ہے چرج اس کے اندر تقریر عباس افندی بھی کرتا نظر آیا اس کے اندر پادری بھی تقریر کرتا نظر آیا اب ہم کیا کہیں کہ یہ صرف اور صرف اسلام کے خلاف سازش کھڑی کی گئی ہے یہودیوں نے اور صایوں نے مل کر اسلام سے انتقام لینے کے لیے بہائیت کو جو ہے متعارف کروانا شروع کیا خیر اس نے جو ہے باقاعدہ طور پر تنظیمیں بنائی جماعتیں بنائی عیسائیوں اس کے ساتھ تعاون کیا उधर اس ایل اس کے ساتھ تعاون کیا ابباس افندی نے مختلف تنظیمیں بنائیں اور اس نے کافیہ تک ترقی کی پھر یہ آدمی کچھ دیر کے بعد مر گیا اس آدمی نے ابباس افندی نے اپنا لقب ایک معروف کیا وہ لقب تھا عبدالبہا کیا لقب تھا عبدالبہا بہا اللہ لقب کس نے اختیار کیا تھا مرزا حسین علی نوری اس کے باپ نے تو اس نے کیا لقب اختیار کیا عبد یعنی بہا کا بندہ آج بہائی کہتے ہیں بلکہ یہ میرے پاس کتاب ہے کلیمات بہا اللہ اس میں بہا اللہ ایرانی نے کہا میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے میں کہتا ہوں پوری کتابیں اٹھا کے دیکھو کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں حوالہ نہ ملتا ہو کہ تو نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا یہ اس میں کہتا ہے کہ یہ میرے بارے میں جھوٹ ہے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ کیا کلیمات بہا اللہ سوا نمبر ایک ہم کہتے عباس بندی نے اپنا نام عبد رکھا اگر تم خدا ذرا خدائی کا دعویٰ نہ ہوتا عباس افندی عبد الباع اپنے آپ کو نہ کہتا اب دیکھو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم ہمارا نام عبداللہ ہے ہم اب اللہ تعالیٰ رحمان کی عبادت کرتے ہیں ہمارا نام عبد ہے ہم دیکھو رحمان کے بندے ہیں تو عبد ہیں ہم عبد اللہ کے بندے ہیں تو عبداللہ ہے یہ کہتا ہے کہ بیٹا ہو کر کہتا ہے کہ میں بندہ ہوں بہاؤ اللہ کا اس لیے اپنا اپنا اپنا لک کا اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا خیر عباس افندی مر گیا اس کے مرنے کے بعد کیا ہوا عباس افندی کے مرنے کے بعد پھر جو ہے اس بات پہ اختلاف ہو گیا کہ اب نائب کس کو بنائیں خیر بعض حضرات نے تو کہا گیا کہ اب نائب بنانے کی ضرورت نہیں کچھ زمانہ ویسے ہی گزر گیا لیکن جو ہے پھر بعض اکثر حضرات نے کہا نہیں یار کسی کو نائب بنانا چاہیے چنانچہ عباس افندی کا نواسہ عباس افندی کا نواسا جس کا نام شوقی افندی تھا یہ آدمی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا اور, اور یونیورسٹیوں میں پڑھا یہودیوں اور عیسائیوں سے خوب اس نے تعلیم حاصل کی وہاں سے وہی ذہن لے کر جو ہے بہائیت کی کمان کرنے کرنے لگا اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا ولی امر اول ہے یہ عباس کے بعد ولی عمر اول ہے اس کے لقب اختیار کیا گیا چنانچہ شوقی افندی نے وہی کام کیے جو عباس افندی نے کیے تھے کیا کہ صرف یہودیت کی نمک حلال لی عیسائیت کی نمک حلالی اسلام کے خلاف جتنے سازشیں ہو سکتی تھی کتابیں لکھوائی جا سکتی تھی اسلام پر اعتراض قرآن پر اعتراض نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض وہ سارے کارنامے اس نے انجام دیے جو ایک یہودی اور عیسائی کے لیے زیب آج دے رہے ہیں چنانچہ جو ہے شوقی افندی یہ کام کرتا رہا اس نے باقاعدہ طور پر کتاب لکھی نے بدیق کے نام سے جس کے حوالے جات آپ کی فائل میں موجود ہیں اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے خود لکھا ہے کہ بہاؤ اللہ کے خدا ہونے کا دعویٰ موجود ہے بہاؤ اس کے مرزا حسین علی کے متعلق موجود ہے کہ وہ مستقل نبی اور رسول ہے اور اس میں تو اگے 1000 سال تک جو ہے وہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا لیکن بعد میں عباس افندی نے دعویٰ کیا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں 1000 سال 1000 سال کی رٹ علم مطلب باب نہ لگائی بعد میں فورن بعد اس نے مرزا یحییٰ نوینی نے دعویٰ کیا مرزا حسین علی دعویٰ کیا یہی ریٹ جو ہے حسین علی نے لگائی ہے کہ ایک ہزار سال تک نبی نہیں آئے گا بعد میں اباس افندی دعویٰ کرتا رہا آتا ہے محمد علی نے بھی بعد منبوت کا دعویٰ کیا یہ سارے بقواسات کا مجموعہ ہے خیر یہ آدمی شوکی افندی یہ کچھ عرصہ کے بعد مر گیا جب یہ مرا تو اب اس جو ہے ان میں کوئی اور آدمی مرد نہیں تھا مونس اولاد تھی اس لیے ان کو مقتدائی کوئی نہ منا مقتدائی یہ بڑے پریشان رہے کچھ سال بغیر بغیر ہی کے ایسے ہی گزرا لیکن جب دیکھا اسرائیل نے کہ دیکھو یہ لوگ ہمارے لیے بڑے مفید ہیں تو اس نے اسرائیل کا صدر چارلس ریمی کے نام سے اسرائیل کا صدر چارلس ریمی اس کے دل میں انگڑائی آئی ہے اس کے دل میں شوق پیدا ہوا میں کیوں نہ ان کا مبتع بن جاؤں اس لیے اس نے ولی امر دو ہونے کا دعویٰ کیا ولی عمر دو ہونے کا ہے کس کا صدر اسرائیل کا دعویٰ کیا کر رہا ہے بھائی مدب کے ولی امر دو کا اب اس سے اور بڑی دلیل کیا کہہ رہے یہودیت میں اور باغیت میں کوئی ورک نہیں ہے ہاں جی؟ آج ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کہتے کہ ہم کہتے ہیں کہ الزام نہیں بھائی دیکھو یہ چارلس ریمی ولی عمر دو کا دعویٰ کر رہا ہے اسرائیل کا صدر ہے یہودیوں کا مبتع ہے اور تمہارا مبتع بننے کی کوشش کر رہا ہے خیر اس وقت جو یہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اس وقت جب چارلس ریمی نے شوقیہ بندی کے مرنے کے بعد چارلس ریمی نے دعویٰ کیا ولی عمر دوم ہونے کا بہائی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور پھر کچھ حضرات نے جو ہے چارلس ریمی کو ولی عمر دوم مان لیا کچھ نے کہا کہ نہیں نہیں اب ولی عمر کوئی نہیں ہوگا چنانچہ جو ہے انیس افراد کی انیس افراد کی, انیس افراد کی ایک جماعت تیار ہوئی اور اس جماعت کو اسراہم کہتے ہیں مجلس شورا ہے انیس افراد کی جماعت تیار ہوئی اور تیار کی گئی کچھ سالوں کے بعد اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہائیت کو کہا گیا کہ یار یہ جو ہے جماعت یہ ہمارے مذہب کی کمان کرے گی حرام و حلال کے اختیارات اس کے پاس ہیں جو چاہے گی کرے گی جو یہ کہیں گے افراد اس طرح ہوگا جس طرح الیکشن ہوتے ہیں اس طرح ان حضرات نے بھی انتخاب ہوتا ہے جو انیس افراد اوپر آتے ہیں ان کو اس شعرا میں داخل کیا جاتا ہے اس شعرا کا نام ہے بیت العدل کیا نام ہے بیتعدر العظم کے نام سے نا جی کہ اب وہ شعرا وہ آج تک موجود ہے یعنی اس طرح اس کے افراد بدلتے رہتے ہیں وہ بدلتے کیسے ہیں کون بدلتا ہے عمومی انتخابات نہیں ہوتے آپ کہیں گے اس طرح کا الیکشن ہمارے ہاں فلیکس لگے ہوئے جی فلانا کھڑا ہو گیا محلے میں سے فلانا کھڑا گیا ایسے نہیں ہیں وہ تو الیکشن کہاں ہوتے ہیں چند افراد کے اور اس کے پیچھے سرپرستی کون کر رہا ہے اسرائیل سرپرستی کون کر رہا ہے امریکہ سرپرستی کون کر رہا ہے برطانیہ اب امریکہ کا صدر برطانیہ کا صدر اسرائیل کا صدر جن لوگوں کو آپ کے لیے مفید سمجھتا ہے بیت العدل کا رکن وہ لوگ بنتے ہیں دوسرے عام لوگ نہیں بنتے تو آج تک یہ نظام تو چل رہا ہے اب جو کتابیں چھپ رہی ہیں اب جو رام و کے مسائل ہیں بہت سارے ایسے مسائل تھے جن کو اس نے عباس افندی نے ذکر کیا انہوں نے تردید کر دی بیت نے بہت ساری باتیں تھیں ایرانی نے کہی لیکن جو ہے بیت العدل نے کہا اب یہ کام نہیں ہے یہ بہت ساری باتیں کہیں یہ بڑی تفصیل اس میں ہے اس بھی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے خیر اب بیت العدل جن کا سرپرست ہے اور سرپرستیو جی کی سرپرستی میں لوگ چل رہے ہیں اس طرح اب وہ بابی وہ علی محمد الباب اس نے بابونے کا دعویٰ کیا یہ کتنے گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں جی نمبر ایک نمبر ایک، علی محمد الباب کے مرنے کے بعد کچھ باب بھی وہ تھے جنہوں نے بعد میں کسی کو بھی نبی نہ مانا ایک گروپ وہ دوسرا گروپ وہ جنہوں نے مرزا یاہیا نوری کو نبی مانا تیسرا گروپ وہ جنہوں نے مرزا حسین علی جس نے با اللہ انہیں کا دعویٰ کیا اس کو نبی رسول مانا چوتھا گروپ وہ جو محمد علی گروپ ہے اس کا بیٹا مرزا حسین علی کا اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا پانچواں گروپ وہ جس نے عباس عف... جس نے عباس افندی کو مقدم مانا. بات میں سنبوت کا دعویٰ کیا پھر اب وہ چلا رہا ہے تاریخی ہے؟ تاریخ ہے. تو نہیں ہاں جی؟ تب ہم تھوڑا سا جو ہے نا آپ اس کی تردید پہ آتے ہیں تھوڑا سا تردید پہ دیکھیے ہر اللہ رب العزت نے جب سے انسانیت کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی اور رسول آتے رہے نبی اور رسول آتے رہے نبی اور رسول ہر نبی اور رسول کی دعوت کے تین ایجنڈے تھے یا کہ تین نظریات ایسے تھے جو ہر نبی کی دعوت میں شامل تھے نمبر ایک عقیدہ توحید کا پرچار نمبر دو عقیدہ رسالت کی تفہیم نمبر تین عقیدہ معاعت یعنی بس بادل موت پر نظریے کو لو, پر نظریے کو لوگوں کو قائم کرنا کہ لوگوں کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے اللہ رب نے حساب و کتاب لینا ہے اچھے لوگوں نے جنت میں جانا ہے برے لوگوں نے دوزخ میں جانا ہے ہر نبی اور رسول حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے ان کی دعوت میں یہ تین بنیادی نظریات داخل تھے آج کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں تین باقی سب اس کی شاخیں ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ قیامت اپ بحیثیت کو دیکھیے ان تینوں بنیادی نظریات کا انکار کرتے رہتے ہیں عقیدہ توحید کا انکار اس نے جگہ جگہ پر خدا ہونے کا دعویٰ کیا کلیمات بہاء اللہ کتاب ہے اس میں خود سوا نمبر ایک کے اندر اس نے کہا کہ بہا اللہ اللہ کا نور ہے اور اور نمبر تین کے اندر کلیمات بہاء اللہ کتاب ہے اس کے سوا نمبر تین میں کہا گیا مرزا حسین علی کو جو آدمی ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے اور اسی سوا نمبر چار میں کلیمات بہاء اللہ اس میں کہا گیا کہ بہاء اللہ خدا کا جمال ہے اور اس کے سوا نمبر چھ میں کلمات بہاء اللہ کے خود بہاء اللہ نے اپنے آپ کو خدا کہا ایک طرح میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا سوا نمبر چھ میں خود خدائی کا دعویٰ ہے خیر اس آدمی نے اس طرح جو ہے خدائی کا دعویٰ کیا یہ تو عقیدہ توحید کا اقرار ہے کہ انکار ہے انکار ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا علیہم صلاحت آئے تمام نبی کی دعوت نبیوں کی دعوت کے اندر عقیدہ توحید کی تلقین شامل تھی لیکن اس آدمی نے اس پر رشتہ چلایا اور توحید کا اس لیے انکار کیا خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا دوسری بات عقیدہ رسالت عقیدہ خرسالت رسول کون ہوتا ہے رسول کی تعریف کیا ہے آپ حضرات کو علم ہے کہ اللہ پاک بندوں کی رہنمائی پر چاہتے ہیں اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی کیسے گزاری جائے گی اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا اللہ رب العزت نے ہستیوں کو منتخب فرمایا اللہ اللہ اپنا پیغام ان کو دیتا رہا ان پہ وہی نازر کرتا رہا اور وہ مبتدا بن کر اپنی اپنی امت کی رہنمائی کرتے رہے اللہ کی طرف سے جو پیغام لے اور اپنی امت کو دے وہ نبی اور رسول ہے۔ یہ ایک دعائے رسالت ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اقرار رسالت کا بھی اس نے انکار کیا۔ نبوت کا دعویٰ بھی یہ کر رہا ہے، خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ حالانکہ نبی جو ہوتا ہے نمائندہ خدا ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ نمائندہ ہونا اور بات ہے، خدا ہونا اور بات ہے۔ ذات باری تعالی ہونا اور بات ہے، اس کا نمائندہ ہونا اور بات ہے اس لیے ہاشا و کلا سمجھے کہ یہ ہے یہ بہائی یہ اس کو نبی مانتے ہیں نہیں نہیں نبی کی تعریف ان کے یہاں کیا ہے یہ تو نبی کو خود خدا کہتے ہیں یہ خدا کا مظہر ہے انہوں نے ایک اصطلاح اختیار کی مظہر ظہور کے نام سے کہ جی جو ہے جتنے نبی آئے خد, خد سب خدا کے ظہور تھے حالانکہ یہ اصطلاح آج تک کسی نبی اور رسول نے اختیار نہ کی یہ اس نے اپنی خدائی کے لیے راہ ہموار کی ہے اس لیے رسالت کا بھی انکار کہ رسول کی حیثیت جو اصل تھی اس نے اس کا انکار کر دیا تیسرا عقیدہ جو بنیادی تمام انبیاء کی دعوت تھی آپ پورے پرانے کریم کو پڑھو آپ کو انبیاء کی دعوت کے اندر عقیدہ قیامت کا اس بات ملے گا کہ بھائی دیکھو اچھے اعمال کرو گے تو مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور تم جنت میں جاؤ گے برے اعمال کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے عقیدہ قیامت کے متعلق نظریات بنیادی طور پر ہر نبی کی نعت میں شامل تھے لیکن اس آدمی نے قیامت کا انکار کیا قیامت سے متعلق جتنی احادیث ہیں قیامت سے متعلق جتنی آیات ہیں ان تمام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان میں تحریف کی تحریف کیا, کی؟ کیا لگا بھئی؟ تم سمجھتے ہو کیا مت کمانا ہے سارا علم پناہ ہو جائے گا سور پھونکا جائے گا جو زندہ ہوں گے مر جائیں گے اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے لوگ زندہ ہوں گے کہتے کیا مفہوم ہے کہ ایک پل ہے بہت باریک ہے اچھے لوگ اس سے تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے برے لوگ نیچے گر جائیں گے جنت کا تمہارے مفہوم ہے کہ وہ نعمتوں کی جگہ ہے اچھے لوگ جو ہیں مرنے کے بعد اس اچھے گھر کے اندر رہیں گے اور وہ جگہ مقام ہے اس میں عذاب ہوگا طرح طرح کی سزائیں ہوں گی. اس نے سب چیزوں کا انکار کیا قیامت کا انکار کیا گلس رات کا انکار کیا نف کا سور کا انکار کیا اور اس نے جنت کا انکار کیا دوزک کا انکار کیا دیکھو اب قرآن پاک نبی پاک پہ اترا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی کہ اب ذرا لے کر ذکرہ تو بین للناس یہ قران ہم نے آپ پہ اتارا اپ اس کی وضاحت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائی ہے قرانی آیات کی تشریح فرمائی ہے اپ قران کو پڑھو قران میں بھی عقیدہ قیامت کا اثبات ہے نبی پاک صلی کے فرمان کو پڑو اس میں بھی عقیدہ قیامت کا اس بات ہے قیامت کی نشانیاں تک بتائی گئی ہے لیکن اس آدمی نے انکار کیا اور پھر وہ تمام آیات جو کہ قیامت سے متعلق تھی ان کے اندر تحریف کرتے نظر آئے یہ ایک کتاب انہوں نے شائع کی اس کتاب کا نام ہے کتاب قیامت کیا نام ہے کتاب قیامت اس کتاب کے اندر تقریباً بہت ساری آیات جو قیامت سے متعلق قرآن کریم کی تھی ان کو جمع کیا گیا اور توڑا مروڑا گیا روایات جمع کی گئی ان کو توڑا اور مروڑا گیا کیا کہا گیا بھئی قیامت سے مراد کیا ہے کہتے یہ جو آیا دو مرتبہ سور بھونکا جائے گا اس سے مراد دو نبیوں کا آنا ہے اس سے مراد دو نبیوں کا آنا ہے کہتے جی پہلی مرتبہ سور بھونگا علی محمد ارباب نے دوسری مرتبہ سور بھونکا مرزا حسین علی نے یعنی وہ پہلا سور تھا یا دوسرا سور ہے ہین جی ہم کہتے ہیں سور پوں نہیں سور یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے اس لیے کہتا ہے دو مرتبہ سور بوں گا پہلا سور وہ تھا اور دوسرا سور یہ ہے ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو تمام انبیاء کی دعوت ہے آپ دنیا کی کسی کتاب کو مذہبی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لو جو آسمان مذاہب ہیں یہودی آج بھی اپنی تعریف شدہ تورات کو اٹھائے پھرتے ہیں عیسائی آج بھی اپنی تعریف شدہ انجیل کو اٹھائے پھرتے ہیں قرآن کریم آج ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے آپ انجیل کو پڑھو قیامت کا وہی تصور ہے جو قرآن نے پیش کیا تورات کو پڑھو. قیامت کا وہی تصور ہے جو کہ قرآن نے پیش کیا تو رات نے بھی وہی تصور انجیل میں بھی وہی تصور قرآن نے بھی وہی تصور معلوم ہوا جو اللہ کے پیغمبر تھے حضرت موسی اللہ کے پیغمبر تھے صحیح تصور قیامت دیا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے صحیح تصور قیامت دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول تھے صحیح تصور قیامت دیا ہے یہ خود بھی جھوٹا تھا اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں اس لیے قیامت کا صبر انہوں نے صحیح دیا ہی لوگوں کو اس لیے کہا قیامت سے مراد جو ہے ایک نئے آدمی کا قیام ہے نئے آدمی کا تو آیات کو توڑ مروڑا گیا ہم کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ کہ تم رافظ کی نثر ہو اور وافذ کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ پہلے دن سے قرآن کے اندر تعریف کرتے نظر آئے ہیں ان کے بنیادی نظریات میں یہ قیدہ داخل ہے کہ وہ قرآن کو تعریف شدہ مانتے ہیں اس لیے اگر تم قرآن میں تعریف کرتے ہو تو ہمیں تم پہ تعجب نہیں ہے لیکن خیر ہم تمہارا علاج ضرور کریں گے تمہارا علاج ضرور کریں گے اس لیے یہ کتاب کتاب قیامت کے نام سے شائع کی گئی اس کتاب اس کتاب کا لکھنے والا لکھا ہوا ہے سید محفوظ الحق علمی مولوی فاضل پتہ نہیں مولوی کا انسائی شائق ہے بہائی پبلشنگ ٹرسٹ پاکستان یہ راول پنڈی کے اندر سیٹلہ ٹاؤن کے اندر موجود ہے وہاں سے ان کی کتابیں چھپتی ہیں اور بھی جگہ پر ان کے نیٹ ورک ہے کراچی میں ہے کمالیہ میں ہے لاہور میں ہے پشاور میں ہے حیدرآباد میں ہے یہاں ایک آدمی وارث حمدانی کے نام سے سرگوتا میں ہے یہ ان کے مبتدا ہیں جو آج کتابیں لکھ رہے ہیں بہائیت کو پھیلانے کے لیے خیر میں بات عرض کر رہا تھا تمام نبیوں کی دعوت کے اندر بنیادی جو نکات تھے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ قیامت نام ना दाए तोहीद को मानते हैं ना यह कीदाए रसारत को मानते हैं ना यह कीदाए قیامت کو مانتے ہیں آپ کو یہ بات علم ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور خود قرآن کے لیے کون سے الفاظ آئے ہیں تصدیق اللما بین دیہی مصدیق اللما بین دیہی نبی جو آتا ہے پہلے نبی کی تقزیب کے لیے نہیں آتا بلکہ پہلے نبی کی تصدیق کے لیے آتا ہے قرآن جو آسمانی کتاب ہوتی ہے پہلی کتاب کی تصدیق کے لیے آتی ہے پہلی کتاب کی تقزیب کے لیے نہیں آتی یہ ایک کتاب ہے جس کو کتاب ایک کہا گیا جو کہ اغلات کا مجموعہ ہے اس میں صرف کی غلطیاں اس میں نحف کی غلطیاں اس میں جو ہے علامہ فرمائے اپ دیکھیں گے یہ ہمارے ثانیہ اور سالسا کے بچے چھوٹے چھوٹے جملے اس طرح کے بنا سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جملے بنائے گئے اس میں نہ کوئی جوڑ ہے نہ کوئی ٹک ہے نہ اپ نہ پتہ کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے اور سننے والا کیا سننا چاہتا ہے عجیب و غریب ملغوبہ ہے یہ خیر بیچارے بہائی حضرات خود پریشان ہیں اس کتاب سے اس لیے جب یہ مرزا حسین علی مڑا اس کے مرنے کے بعد اس نے کہا کس نے مرزا اپنا عباس افندی نے کہا کہ مرزا محمد علی نے اس کتاب کو بدل دیا اور دوسرے مرزا محمد علی نے کہا کہ نہیں یار عباس افندی نے اس کتاب کو بدل دیا ہم نے کہا بھائی دیکھو اگر تم دین اسلام کا انکار کرو گے تمہاری قسمت میں یہی تعریف شدہ چیزیں آئیں گی اس لیے اس کتاب کو مان لو جس میں آج تک کوئی تبدیلی ہوئی نہیں ہے اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہی نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو غور کرو تم قرآن کریم کے مقابلے میں آئے ہو تم اسلام کے مقابلے میں آئے ہو ہم تمہیں جانتے ہیں ہم نے یہودیت کا بھی الحمدللہ علاج کیا ہے اور تمہارا بھی علاج کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے اس لیے اب میں بات عرض کر رہا تھا تینوں عقیدوں کا اس نے انکار کیا نبی آتا ہے پہلے نبیوں کی تصدیق کے لیے کتاب آتی ہے پہلی کتاب کی تصدیق کے لیے لیکن اس نے کیا کیا دیکھو مثال پیش کرتا ہوں اللہ اکبر عیسائی حضرات کے نظریات غلط ہیں بہت سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلام کے انتقال کے بعد پولوس نے دین مسیحی کو بدل کے رکھ دیا پولوس جو کہ در حقیقت یہودی تھا میں نے اپنی کتاب شخصیت مسیح بائبل کے آنے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ لکھا ہے اس لیے پولوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑ کے رکھ دیا تعلیمات کو کیا بگاڑا حضرت عیسیٰ کی دعوت تو توحید کی تھی حضرت عیسیٰ کی دعوت تو رثارت کی تھی حضرت عیسیٰ کی دعوت تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف میلان کرنے والی تھی لیکن اس پولس نے کیا کیا حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد مبتدہ مشہور ہو گیا اس نے کہا کہ نہ نہ عقیدہ کفارہ گڑھا حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کا عقیدہ گڑا حضرت عیسیٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ گڑھا حضرت عیسیٰ صلی اللہ سلام سمیت تین خداوں کے عقیدے، تین خداوں کے عقیدے کا اس نے اقرار کیا حالانکہ یہ عقیدے کیا تھے غلط تھے یہ عقیدے کیا تھے قرآن نے اس کی تردید کی ہے جو نظریات غلط تھے حضرت عیسیٰ کی طرف منصوب کیے گے قرآن نے اس کی ترجید کی ہے بس لن دیکھو عیسائی کہتے ہیں کہ دیکھو خدا تین ہے اللہ پاک نے برمایا لقد قبر اللہ دین کالو ان اللہ سالسہ کا کافر کہتے ہیں خدا تین ہمائے تمہارا خدا صرف ایک ہے تمہارا معبود صرف ایک ہے یہ کا اے یہ اللہ کا بندہ اللہ اس کو مر تو گیا اے اے اس کو اپنے انجام تک پہنچ گیا ان کے ماننے والوں کو اپنے انجام تک پہنچائے یا ہدایت دے اس آدمی نے جو عباس افندی ہے مفاد ذات عبدالبہا کے اندر عقیدہ تصلیس کا انکار اقرار کیا ہے کہ خدا تین ہے قرآن تجدید کر رہا ہے اور یہ اقرار کر رہے خدا تین ہے اب دیکھو اس میں اور عیسائی میں کوئی فرق ہے عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں تردید کی ہے کلو اللہ حد اللہ حسمد لم ی ولم یو ہاں جی نہ اللہ پاک کسی کی اولاد نہ اللہ کی کوئی اولاد اس لیے برمایا گیا یہود کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں لیکن اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ پاک نے اس عقیدے کی تردید کی ہے لیکن آج کی بحیت ہے آپ ان کتابوں کو کھول کے دیکھیے اس حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا گیا آپ یہ بتاؤ کہ اگر یہ نبی تھا تو کیا تقسیب کے لیے ہے تصدیق کے لیے تقذیب کر رہا ہے اس یہ نبی کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ پہلی کتابوں کی تردید اپنا تردید کرے وہ تو تصدیق کے لیے آتا ہے یہ قرآن کی تقسیب کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عیسائی کہتے ہیں کیا کہ جی حضرت عیسیٰ اللہ کے خود خدا ہیں حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں اب یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس عقیدے کی تردید کی ہے کہ نہیں نہیں وہ کانا یا یہ دونوں ہی حضرت مریم ان کی والدہ اور حضرت عیسیٰ دونوں کھانا کھاتے تھے دونوں کو بھوک لگتی تھی خدا کو بھوک نہیں لگتی خدا بے نیاز ہے اس لیے خدا نہیں ہے اللہ پاک نے تردید کی ہے اور دیکھو قرآن کریم میں تردید موجود ہے لیکن آپ آئین بھائی کتاب چاہے اس کے والے موجود ہیں اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ خدا ہے حضرت عیسیٰ کیا ہیں خدا ہے آپ بتاؤ کہ تصدیق کے لیے آیا تقسیب کے لیے آیا اس کو کیسے نبی و رسول کوئی مانے عیسائیت کی ساری کی ساری اس نے آپ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وماں قتل وما سربو وما بلاکن شبِ الحم حضرت عیسہ علیہ السلام کو یہودی قتل بھی نہ کر سکے سولی بھی نہ چڑھا سکے لیکن اللہ پاک نے ان کو ماں کا تلو یقینا یقینی بات قتل نہیں کیا برف اللہ علیہ لیکن اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا یہ قرآن کہتا ہے لیکن یہ کہتا ہے اب آس افندی کی تحریریں دیکھو کھل کر کرنے بدی کو دیکھو چوکی افندی کی کتاب ہے مفاف ذاتی عبد کو دیکھو اس میں خود کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہی نظریہ جو کہ عیسائیوں کا ہے کیا سولی دے دی گئی قرآن تقسیب کر رہا ہے لیکن یہ, یہ جو ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ واقعی جو ہے سولی دی گئی ہے اللہ با فرمۃ ما قتل یقینا یقینی بات ہے یہ قتل نہ کر سکے ولاکن شب عالم معاملہ مشتبہ ہو گیا آج بھائی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں تم کہاں قرآن کو مانتے ہو آؤ قرآن ہم پڑھتے ہیں اگر تم قرآن کو مانتے ہوتے تو ان آیات کا ان عادیث کا نبی پاسلم کی تعلیمات کا انکار نہ کرتے اب دیکھو نبی پہلے یہ اصول ہے آپ اس اصول کو زیر میں رکھو نبی پہلے نبی کی تصدیق کے لیے آتا ہے تقسیب کے لیے نہیں آتا پرانے کریم میں فرمایا گیا سود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے سود کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے لیکن یہ کیا ہے اس آدمی نے خود باقاعدہ طور پر سود کی لوگوں کو اجازت دی ہے یہ کتاب کا لما بہا اللہ اس میں باقاعدہ کہا گیا سود تمہارے لیے حلال ہے سود تمہارے لیے کیوں حلال کیوں کہا گیا یہودیت کی نمک ہے کے اندر اس لیے کے ہمارے آج معاشرے کے اندر جو سودی نظام ہے یہ سارے کا سارا یہودیوں کا جاری کردہ ہے یہ سارے کا سارا جتنی پالیسیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر سود کی جدید شکلیں یا قدیم شکلیں جو سب یہودیوں کی طرف سے آئی تھیں اس لیے جو ہے قرآن نے اس کی تردید کی ہے پر میں کہ یہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے لیکن یہ سود کو حلال کہہ رہا ہے اس لیے یہودیوں کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو کہ اسلام کے اسلام کو ماننے کا دعویٰ بھی کرے پھر اس کے نشق کا دعویٰ کرے اور پھر جو ہے قرآن کی تعلیمات کا مذاق بھی اڑائے اب میں آ رہی نا جی ہاں جی دیکھو قرآن کی اس لیے پہلے تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہو کہ قرآن کو مانتا ہو پھر آپ کہو قرآن کی تعلیم تو یہ ہے اگر قرآن کی تقسیب اس نے نہ کی ہوتی غصہ تو پھر بھی ہمیں اس پہ تھا نبی نے آنا ہی نہیں تھا سوات تصور ہی نہیں تھا پھر ہم اس کی تردید اور انداز سے کرتے لیکن اس نے تو قرآن کی سارے کے سارے کی تقزیب کی ہے قرآن احکامات کا مذاق اڑا کے رکھ دیا قرآن احکامات کا اس نے انکار کیا ہے آپ کتابیں اٹھائیے کتابوں کے اندر جگہ جگہ پر جو ہے اسلامی احکامات کا مذاق اڑایا گیا ہے ساری کتابوں کے اندر خیر میں بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے جس بات کی جس بات کی قرآن کریم نے تردید کی ہے کہ صاحب کا اقوام کا نتیجہ غلط تھا اس نے کیا کیا کہ نہیں نہیں ان کا نقیدہ ٹھیک تھا گویا کہ یہ قرآن کے خلاف ساری کے ساری ساشیں ان حضرات کی طرف سے بر پائے ہیں جو یہودیت کا چربہ ہے ہم اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے ہم تھوڑا سا ذرا آگے آتے ہیں آپ اضرات کو علم ہے نبی اور رسول جتنے بھی آئے ہیں تمام نبی اور رسولوں کو اللہ پاک نے اپنی امت سے نبی منوانے کے لیے رسول منوانے کے لیے ان کو معجزات عطا فرمائے ہے نا جی معذات عطا ہوئے نا انبیاء کو پرانے کریم میں معزاد کو کس نام سے یاد کیا گیا آیات کیا آیات تمام انبیاء کو معزات دیے گئے جب اس آدمی نے دعویٰ کیا تو کہتا ہے میں نبی رسولوں دکھاؤ معیزہ پھر فبوہیت اللہ جزی کا کیا ہوا فبویت اللہ جزی ہاں کہاں سے بھئی سچا پیغمبر ہوتا ہے تو معاوضہ آتا ہے نا اس لیے کام خراب ہو گیا اب کیا ہوا بہائی حضرات آج تک پریشان ہیں ہم کہتے ہیں بھائی پہلی بات ہمارے علماء نے مسئلہ لکھ دیا کہ جو آدمی جھوٹے مدعی یا نبوت سے معاضہ مانگے یہ بات ہی بنیادی غلط ہے لیکن اگر وہ پیش نہیں کر سکتا تو آگے اور مزید بکواس تو نہ کرے کیا بکواس کیا کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے الفراعت کے نام سے بہائی حضرات نے شے کی ہے بہائی پبلشنگ ٹرسٹ سیٹلٹ آن راول پنٹ سے شائع ہوئی ہے اس کا لکھنے والا الفضل گل پیغانی ہے یہ اور ترجمہ اس کا کیا سید العباس رضوی جارچوی نے یہ بہائی مبلغ ہے تو یہ الفرایت کے نام سے کتاب لکھی گئی اس کتاب کا موضوع بنیادی ایجنڈا یہ ہے قرآن کریم پر تان نبی پاک کی ذات پہ تان اللہ تعالیٰ کی ذات کا مذاق قرآن اسلام کا مذاق اس میں جگہ جگہ پر قرآن کریم پر اعتراض کیے گئے مثلاََ مثلاً باتیں معذہ کی میں نے کرنی ہے تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ دیکھو اس کتاب پہ اعتراض ہوئے کہ باہ اللہ اعلانی نے یہ کتاب جو ہے کتاب اقدس جو پیش کی ہے اس میں سرمناف کی غلطیاں ہیں اس میں جملے غلط ہیں اس میں کوئی ترتیب ہی نہیں ہے یہ جو کہنا چاہتا ہے نہ اس کو خود پتہ ہے میں نے کیا کہنا ہے نہ سننے والوں کو بعض سمجھ میں آتی جہاں کیا مطلب ہے اس لیے جب اس طرح کے اعتراض ہوئے اس نے آپ قرآن پہ اعتراض کرنے شروع کیے کہ دیکھو جی اگر تم کتاب اقدس پہ اعتراض کرتے ہو قرآن پر یہ اعتراض ہوتا ہے قرآن پر یہ اعتراض ہوتا ہے قرآن پر یہ اعتراض ہوتا ہے کی اس لیے اس نے کیا کیا کہ جتنے جوودی تھے جتنے اسلام دشمن تھے انہوں نے آج تک اسلام کے خلاف لکھا تھا قرآن کے خلاف لکھا تھا قرآن کے خلاف جو ہے غلط نظریات اور قرآن پر تنقید کی تھی ان کو جمع کیا اس کتاب کے اندر کہ دیکھو جی فلاں جی فلائی شاہی نے یوں قرآن پہ اعتراض کیا تو قرآن پہ بھی ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جس کا آج تک ہمارے علماء نے جواب نہ دیا ہو ہر اعتراض کا جواب الحمد ہم نے دیا ہے اگر دہریہ دن رات محنت کرتا ہے ذات باری تعالیٰ کے وجود کے انکار پہ ہم نے دہریت کا رد کیا ہے اگر جو نبیوں کو ماننے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے حضرت عیسیٰ کا انکار کرتا ہے ہم نے اس کا بھی رد کیا حضرت عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے نبی پاس کی ذات ایک کا انکار کرتا ہے ہم نے اس کا بھی رد کیا قرآن پر اعتراض کے جوابات دیے الحمدللہ للہ دین اسلام کامل مکمل شفاف اور صاف دین ہے اور اس کے مکمل طور پر ساری تعلیمات محفوظ ہیں اس پہ جو انگلی اٹھی ہے ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے لیکن اس آدمی نے کیا کیا ماز اس کتاب کے دفاع کے اندر کئی طرح کی باتیں کی خیر یہ تو ان کا دجل اور فریب ہے میں بات کر رہا تھا تمام امبیا کو اللہ پاک نے معذات عطا فرمائے حیران جی. تمام انبیاء کو معزات عطا فرمائے گئے لیکن اس نے جب بحث چھیڑی معزات کی کہنے لگا لو جی تم کہتے ہو معزہ نبیوں کو ملتے ہیں میں کسی نبی کو کوئی معزہ ملے ہی نہیں تک کسی نبی کو معزہ کبھی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ خبیص دعوت اپنی دعوت کے بعد اپنا معوضہ پیش کرتا لیکن معوضہ تھا نہیں اس لیے کہ نبی نہیں تھا اب کیا ہوا کہ سارے انبیاء کے معذات کا انکار کر دیا حالانکہ قرآن میں انبیاء کے معذات کا ذکر ہے کہ نہیں بالکل ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ سلات کے معاہدہ کا ذکر ہے یہ جو کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں قرآن کے بعد اس کو مانتا ہوں میں کہتا ہوں قرآن میں حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے اپنے ہاتھ کو آپ بغل سے باہر نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا آپ ڈنڈا اپنا اصاب پہنکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا اب یہ حضرت موسیٰ کے معاضات ہیں حضرت عیسیٰ کے معاوضات آئے ہیں کہ وہ کوڑ والے مریضوں کو اندھے ادرات کو وہ کوڑ والے مریضوں کو درست کر دیتے تھے ہاتھ بیٹتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا تھا آپ نبینہ آدمی کے آنکھ پہ ہاتھ بیٹتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا حضرت عیسیٰ کے معاہضات بیان ہوئے ہیں لیکن اس آدمی تمام انبیا کے معاضات کا انکار کیا اور کہا کسی نبی کو کوئی معاوضہ نہیں ملا کسی نبی کوئی معاضہ نہیں ملا اب دیکھو جو عقیدہ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو اگر یہ عقیدہ اسلام کا ہو اعتراض کا حق تو تم کو پھر بھی نہیں ہے لیکن یہ تو دیکھو جن کی گود میں تم بیٹھے ہو حضرت موسیٰ ارے السلام اسلام کے نام نے ہاتھ پیروکار اسرائیل میں رہنے والے یہودی ان سے پوچھو تو رات میں حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں کہ نہیں وہ معجزات کو مانتے ہیں کہ نہیں حضرت موسیٰ کے معجزات کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ اسرات وسلام کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے مسیحی حضرات جو ہے حضرت عیسیٰ کی طرح معذات کو منسوخ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی حال ہی میں ایک کتاب عیسائیوں تقسیم کی اس کا نام تھا معذات مسیح آپ دیکھو معاذات کو عیسائی بھی مانتے ہیں معذات کو یہودی بھی مانتے ہیں معلوم ہوا اسلام بھی مانتا ہے آپ ایک متفقہ بات ہے جن کی گود میں تم بیٹھ کر موضاد کا انکار کرتے ہو وہ سارے کے سارے معاذات کو مانتے ہیں اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ تم سازش ضرور ہو کوئی مذہب اور نہیں تمہارا کوئی مذہب اور دین ہے? نہیں ہے صرف سازش ہے کیا ہے سازش ہے اس لیے اقوام مان رہی ہے اب دیکھو یہودی مان رہے ہیں عیسائی مان رہے ہیں کہ انبیاء کو معجزات ملے ہیں ایسا لیے ایک متفقہ بات ہے کوئی آدمی آج اٹھ کر اس کا انکار کرتا ہے تو ہم کہیں گے بھائی منہ سنبھال کے بات کرو اگر تم نے اعتراض اسلام پہ کرنا ہے یہ صرف اسلام پہ نہیں بلکہ سارے انبیاء پہ اعتراض ہے ساری کتب پہ اعتراض ہے اس طریقے کے تمام کتب کے اندر امبیا کے معجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے بات میں آئی جی ہاں جی اچھا اب وقت کم رہ گیا ہے تو اوپر نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ کتاب ہے کتاب اقدس اس نے دعویٰ کیا کہ یہ مجھ پہ اتری ہے اس لیے تھوڑا سا اس کا میں خلاصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا ہے یہ کتاب ہے انہوں نے شائع کیا کتاب اقدس ایک نظر میں کتاب اک دس بھائی ادرات نے ایک نظر میں اس میں اس کا خلاصہ لکھا ہے کہ اس میں کیا کیا بیان ہوا ہے نا جی یہ شائع کیا ہے بہائی پبلشنگ ٹرسٹ نے اس میں اس کے کتاب اک کے جو احکامات بقول ان کے ان کا گویا کہ خلاصہ ہے مثلاً اس میں کہا گیا اس میں کہا گیا صفحہ نمبر تین کتاب اک ایک نظر میں کہا گیا قرآن کے احکام انسانی معاشرے کی تعمیر نو میں رکاوٹ تھے سوا نمبر تین سوا نمبر چار میں کہا گیا بہائی شریعت نازل کرنے والا خود بہا ہے یعنی مرزا حسین علی ہے یہی تو ہم کہتے ہیں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اسی کتاب کے سوا نمبر چار میں کہا گیا کتاب اقدس کی تفسیر کا حق کہ صرف بہا کے بیٹے کو ہے کس کو اب اس کو عبدالباع اس نے کہا اپنے آپ کو عباس اپن دی کہ اس کی تشریح یہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں حالانکہ اس کتاب کو دیکھو اللہ بھلا کرے اس کتاب کا پہلے پہلے عربی ہے عربی متن ہے اس کے بعد کا ترجمہ پھر تفسیرِ حواشی, حواشی جو ہے شوکی افندی ہیں لکھے شوکی افندی تو اس کا بیٹا نہیں تھا اگر یہ حاک صرف عباس افندی کو تھا تو پھر یہ شوکی نے کیا لکھا ہے جو شوکی ہیں لکھا ہے پھر تو یہ سارا جھوٹ کا پلند ہے جلا دو اس کو ہے جی? جی آگے لکھا ہے کہتا ہے کتاب اقدس کا تتمہ بہا کی الواح ہیں سوا نمبر چار یعنی یہ مکمل کتاب نہیں ہے جو اس نے السلے نا دوسرے لوگوں کی طرح مختلف خطوط لکھے ان کو الواح کے نام سے اس نے یاد کیا یہ الوا بہا اللہ کے نام سے یہ کتابیں چھپی ہیں تو اس لیے ان کو کہتا ہے یہ کہ کتاب اقدس کا تتمہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر کتاب اقدس کا تتمہ ہے تم کہتے ہو اس نے اس دین نے ایک ہزار سال تک رہنا ہے لیکن خود کہتے ہو مرزا محمد علی نے بہت ساری کو ضائع کر دیا محمد علی کہتا ہے اس نے بہت, ساری بندی نے بہت ساری علواء کو ضائع کر دیا اس لیے یہ جس مذہب کے بارے میں تم کہتے ہو ایک ہزار سا تک رہنا ہے وہ علواء ہی ضائع ہو گئی تو اب اس پر عمل کیسے ہوگا اب کہتا ہے سبہ نمبر بارہ کے اندر کتاب اقدس کے بغیر باقی کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں یعنی اگر کتاب اقدس کو مانتے ہو تو پھر قرآن کا فائدہ ہے بگر نہ قرآن کا فائدہ نہیں اور یہ کہا گیا ہر شہر میں بیت العدل اور عباد گاہیں قائم کرو ان بیت العدل کیم کرو عباد گاہیں ہماری عبادت گاہ کا نام جو ہے مسجد ہے ان کی عبادت گاہ کا نام مشرق الازکار ہے کیا نام ہے مشرق الازکار یہ ادرات جمع ہو کر جس طرح ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز نہیں پڑھتے ان کے یہاں جماعت سے نماز کا کوئی حکم نہیں ہے بس نماز ہے ہی نہیں تماشا ہے نماز ہے ہی نہیں ہے بس صرف ایسے ڈھونگ اور چاہے ہوا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کوئی نہیں ہے ان کے ہاں تھوڑی سی آگے میں وضاحت کرتا ہوں نا خیر اب سوا نمبر چودہ پہ لکھا ہے بہا کے بعد ایک ہزار سال تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے محمد علی نے بھی دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹا اباس بندی نے دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹا ہاں جی آگے بڑی انسی والی بات ہے دیکھو دنیا اتنی ترقی کر گئی ان ادرات کی باتوں کو دیکھ کر بڑی انسی آتی ہے مہینوں کی تعداد کتنی کتنی ہے بھائی بارہ ہے نا اللہ پاک نے قرآن گریم میں فرمایا جب سے اللہ پاک نے کائنات کو پیدا کیا مہینوں کی تعداد کتنی ہے بارہ تو ان ادرات کے یہاں سنو ایک مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں ہاں جی انتیس یا 30 اسلامی میں ہیں اگر یہ شمسی ہے تو اس میں تیس 31 انتیس اٹھائیس کی ترتیب ہے خیر ان کے یہاں مہینوں کی تعداد 19 ہے <laughs> دن کتنے آئے ایک مہینے میں دن مہینے میں انیس ہیں ایک مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں واہ جی واہ ایسا دن آج دنیا کے لیے ہے نافذ ہونے کے لیے آیا ہے قبول تو کروا کے دکھاؤ لوگوں کو ہاں جی جی سوا نمبر سترہ اسی کتاب ایک ایک نظر میں اس میں کہا گیا نماز میں مرزا حسین علی کے مقبرہ کی طرف روک کر کے نماز پڑھا کرو اب اللہ اکبر نماز کے احکام صفا نمبر سترہ تھوڑے سے پڑھ دیتا ہوں نا ہاں جی یہ پیراگراف نمبر چھ کتاب اقدس کا بہا اللہ خود کہتا ہے جب تم نماز ادا کرنے کا ادا کرو تو اپنے اپنے رخ اپنے رخ کو میری بارگاہ اقدس کی طرف کر لو یعنی مقبرے کی طرف یہی تو شرک ہے ہاں جی خیر اس میں سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال ہمارے یہاں منع ہے لیکن اس نے اجازت دی ہے اس صفحے کے اس کی اسی کتاب کے صفحہ نمبر اکیس پر گانا بجانا آپ ادرات کو پتہ ہے پرانے کریم میں گانے بجانے کی مانت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانت فرمائی ہے بلکہ یہاں تک فرمایا الگ نا یمبت النفا کفل کرب کہ گانا دل کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے کما بت الماعظر جس طرح کے دیکھو کھیتی پانی سے پیدا ہوتی ہے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے دیکھو اس کی ممانت ہے لیکن ان کے ہاں گانے بنا بجانے کی اجازت ہے کوئی آدمی فلمی اداکار بنے کوئی گلوکار بنے کوئی بے حیا بنے اب لوگوں کو ایسی ایسی باتیں تو چاہیے ہاں جی اس لیے یہ سازش ہے یہ کوئی مذہب اور دین نہیں ہے خیر میں بات ہمارا بات ہماری لمبی ہو رہی ہے صرف ہم یہاں بات اپنی ختم کرنا چاہتے ہیں بھائی دین وہ ہوتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہو جس کے کچھ اصول ہوں بہائیت نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے اس لیے کہ نہ اس کا کوئی اصول ہے نہ اس کی کوئی بنیاد ہے یہ صرف اور صرف یہ یہودیت کی نمک اللی عیسائیت کی نمک اللی کا نام ہے اور یہودیت اور عیسائیت کا چربہ ہے یہ اس کا نیا ایڈیشن آ گیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی یہاں پہ ہندوستان کے اندر اپنی خرافات پھیلا رہا تھا اس سے پہلے یہ آدمی اپنی خرافات پھیلا کے چلا گیا آخر میں تھوڑی ایک بات نکل کرتا ہوں یہ آپ ادرات کو شاید علم ہو کہ یہ عباس آفندی گروپ یعنی بالا وغیرہ پہلے گدرے ہیں اور یہ آدمی مرزا غلام بعد میں ہوا ہے مرزا کادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جب اس نے دعویٰ کیا ہے تو خود مرزا کادیانی کا خلیفہ نورالدین جو پہلا خلیفہ بنا جس نے اس کو مرزا غلام احمد کو نبوت کے لیے تیار کیا جس طرح کہ مرلہ حسین بشروی نے علی محمد کو تیار کیا تھا تو باقاعدہ بہائیوں نے کتابیں اس آدمی کو مرزا غلام احمد کو بھیجی ہیں مرزا غلام احمد نے کتابیں پڑھی ہیں پڑھنے کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس لیے آج مرزا غلام احمد کی کتاب جو ہے روحانی خزائن جو کتب کا مجموعہ ہے جس کو شیطانی خزائن کہنا چاہیے آپ اس کو پڑھو بہائیوں کی کتابیں پڑھو کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آتا صرف وہ کہہ لو کہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے لیکن یہ سارے بسا اوقات لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں ایک دوسرے کے خلاف کتابیں بھی لکھتے ہیں ان کا ایک مقتدہ گزرا قادیانیوں کا اس نے العطا جلندری کے نام سے اس نے بہائیوں کے خلاف لکھا تھا اپنے رسالے میں اس نے لکھا پھر جو ہے بہائیوں نے اس کا جواب لکھا یہ کتاب بہائیوں کی طرف سے شائع ہوئی ہے دین بہائی اور احمدیت کے نام سے اس میں بقعہ خود اس نے کہا ہے کہ ہم خود مرزا قادیانیوں کتابیں بیچتے رہے ہیں ہماری کتابیں پڑھتا رہا ہے اس لیے یہ سارے اندر سے ایک ہے ہمارے پاس اس کے مستقل ثبوت موجود ہیں یہ بسا اوقات مشترکہ کا کانفرنسوں کے اندر شرکت کرتے ہیں بھی, بھی. یہ سب ایک ہے. یہ, گوھر گروپ آج کا ہے یہ بھی ایک ہے واقعہ پیش آیا ہمارے افراد کو جو ہے زخمی کیا گیا ایک مظاہرے کے اندر یہ گور شاہی گروپ نے کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا ان پہ پر پرچا ہوا جب ان پہ کیس ہوا تو کیس لڑنے والا گور شاہی گروپ کا جو وکیل وہ تھا وہ کادیانی تھا یہ سب بہائی ہیں کادیانی ہیں گورسائی کے گروپ ہیں من ختم نبوت یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مستق طور پر آپس میں ایک ہیں ہمیں دکھانے کے لیے بس اوقات مخالفت ظاہر کرتے ہیں سب اسلام کے خلاف سائش ہیں اللہ رب العزت ام سب کو ان تمام کے شرور سے محفوظ رکھنے کی توفیق رسی فرمائے واخر الداوانہ الحمد للہ